كتاب الشهادات الشهادت فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي والشهادت بالحدود يخير فيها الشاهد بين السطر والإظهار والسطر أفضل شہاد جمع ہے شہادت کی بئی گواہی دینا شہادت کا معنی ہے گواہی دینا شہادت عربی زبان میں پکی خبر دینے کو کہتے ہیں بھائی یقینی خبر دینا بھائی تو عربی زبان میں شہادت کا کیا معنی ہے یقینی خبر دینا اور اصطلاح شریعت میں اس کی تعریف بے لکھ لیجئے اخبار اخبار بے حقین بے بحق لے حققین لیل غیر اعلی آخر اعلی آخر تو اصطلاح شریعت میں اس کی کیا تعریف ہوئی یہ اخبارم بحق لیلغیر علی آخر یہ خبر دینا ہے بحق ایسے حق کی لیل جو غیر کا ہے الا آخر دوسرے پر خبر دینا ہے ایسے حق ایسے حق کی جو غیر کا ہے الا آخر دوسرے شخص پر یاد رکھیے جب انسان کسی حق کی خبر دیتا ہے تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں بھائی یا تو خبر دینے والا یہ کہے گا کہ میرا حق ہے لا پر مثلا زید کہتا ہے امر نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو دیکھو یہ خبر دے رہا ہے کس چیز کی ایک ایسے حق کی جو کس کا ہے کسی غیر کیا یا خبر دینے والے کا اپنا ہے خبر دینے کا خبر دینے والے کا اپنا حق ہے اور غیر پر ہے تو اپنے حق کی خبر دینا غیر پر یاد رکھیے یہ دعوی کہلاتا ہے بھائی اور اگر غیر کے حق کی خبر دیتا ہے اپنے اوپر مثلا زید کہتا ہے کہ میں نے عمر کے ایک لاکھ روپے دینے ہیں تو حق زید کا ہے خبر دینے والے کا, یا کا ہے یا غیر کا ہے غیر کا ہے اور کس پر ہے خبر دینے والے پر تو اگر خبر دینے والا اپنے خبر دیتا ہے اپنے اوپر کسی غیر کے حق کی تو یاد رکھیے یہ اقرار کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اقرار جیسے کہتا ہے میں نے عمر کے ایک لاکھ روپے دینے ہیں تو یہ اقرار ہوا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کہ خبر دینے والا اگر اپنے حق کی خبر دیتا ہے کسی دوسرے پر تو یہ کیا کہلاتا ہے دعوی اور اگر غیر کے حق کی خبر دیتا ہے اپنے اوپر یہ کیا کہلاتا ہے اقرار اور اگر کسی غیر کے حق کی خبر دیتا ہے کسی غیر پر تو یہ کہلاتا ہے یہ کہلاتی ہے شہادت بھائی زید کہتا ہے کہ بکر نے عمر کے ایک لاکھ روپے دینے ہیں کہنے والا زید اور کس کے حق کی خبر دے رہا ہے عمر کے حق کی خبر دے رہا ہے اور کس پر ہے بکر پر ہے تو غیر کے حق کی خبر دے, دے رہا ہے اور غیر پر ہی ہے کسی دوسرے پر ہے وہ حق اس کو کیا کہتے ہیں شہادت کہتے ہیں اشہاد فرضم و شدہ گواہی جو ہے ایسا فرض ہے تلزم شہدا جو گواہوں پر لازم ہے وَلَا وَلَا اور ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کتمان کا مانا چھپانا ولا یس اور ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کتمانوہ اسے چھپانے کا یعنی اس شہادت کو چھپانے کی ان کے لیے گنجائش نہیں ہے ایزا پالبل مدعی جب ان سے مطالبہ کرے مدعی مدعی کیا کرے مطالبہ کرے جب بھائی حق مدعی کا ہوا ہے اس نے مثلا ایک شخص نے دوسرے پر کسی حق کا دعویٰ کیا اب وہ جو گواہ تھا اس کے پاس آیا کہ آؤ بھائی میرا وہ جو حق تھا آپ کو علم ہے فلاں ادا کرنا ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا مان نہیں رہا انکار کر رہا ہے اب آؤ ذرا خاضی کے پاس آ کر آپ گواہی دے دیں تو یاد رکھیے صورت میں گواہی اس پر لازم ہو جاتی ہے بھائی اب اسے ہر حال میں کیا کرنا پڑے گی گواہی دینا پڑے گی بھائی اور اگر نہیں دے گا گناگار ہوگا بھائی تو کہتے ہیں تلزم شہود گواہی ایسا فرض ہے جو گواہوں پر لازم ہے اور انہیں اس کی چھپانے کی گنجائش نہیں ہے اضافہ لبا مل جب کہ مدعی کیا کرے ان سے مطالبہ کرے تو حق مدعی کا ہے اس لیے اس کا مطالبہ ضروری ہے بھائی يُخَيَّرُ فِيهَا <وَالْإِذْحَار> حدود کے مسئلے میں آپ جانتے ہیں حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ کی جانب سے مقرر ہیں اور ان میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں اب حدود کے مسئلے میں ایک شخص گواہ ہے تو کیا اس کو گواہی دینا فرض ہے ضروری ہے کہتے ہیں بھائی ہم نے بتایا تھا جب مدعی مطالبہ کرے پھر کیا ہے اس پر گواہی فرض ہے اور حدود کے مسئلے میں اس کو اختیار ہے بھائی کسی ایسی گواہی ایسی گواہی دے گا جس کی وجہ سے دوسرے پر کیا لازم آئے گی حد لازم آئے گی تو اس کو اختیار ہے چاہے تو اس کی پردہ پوشی کرے اس پہ پر پردہ ڈال دے گواہی نہ دے اور چاہے تو کیا کرے اظہار کر دے یعنی گواہی دے دے دونوں کا اختیار ہے وہ پردہ ڈال دیں والا نا چاہے تو پردہ ڈال دے اس لیے کہ مسلمان کے ایبوں کی اپنے مسلمان ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ایبوں کی کیا کرے پردہ پوشی کرے اور جو شخص دوسروں کے ایبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالی بھی دنیا اور آخرت میں اس کے ایبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور جو دوسروں کے عیب اچھالتا ہے اس کے بھی آئب اچھالے جاتے ہیں بھائی تو کہتے ہیں وہ شہادت اور حدود کی شہادت حدود میں شہادت جو ہے یوخیر شاہد اختیار دیا اختیار دیا جائے گا اس میں گواہ کو بینست اظہار چھپانے میں اور ظاہر کرنے میں یعنی اختیار ہے اس میں گواہ کو چھپانے میں اور ظاہر کرنے میں اختیار اختیار ہے اس کو فیح اس شہادت بر حدود میں کس کو اختیار ہے شاہد کو بینستری و اظہار چھپانے میں اور اظہار ظاہر کرنے میں وہ ستر اور چھپانا افضل ہے چھپانا افضل ہے اِلَّا اَنَّهُ يَجِبُ اَن <خَتِف> اگر چوری پر یہ گواہ ہے بھائی واجب ہے گواہی دینا کیونکہ اگر یہاں پر حق العبد بھی آ اگر یہ گواہی نہیں دے گا تو پھر جس شخص کی چوری ہوئی ہے اس بےچارے کا مال ضائع ہو جائے گا سمجھ میں آیا وہ تو چور لے کر چلا گیا اس نے اس نے دیکھ لیا موقع پر اس نے اور ایک اور آدمی نے اور اب اگر یہ گواہی نہیں دیتا تو جس کا مال چوری ہوا ہے اس بےچارے کا مال ضائع ہو جائے گا اسے نہیں ملے گا تو اس سلسلے میں اب اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے گواہی دے بھائی گواہی دے اور پھر گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ نہ کہے چور کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے اس نے مال چورایا ہے ورنہ تو اس پہ ہاتھ آئے گی سمجھ میں آیا اور تو پردہ پوشی کرے چوری کی بات نہ کہے بھائی وہاں پر تاکہ حد سے وہ بچ جائے ہاں یوں کہے اس نے مال لیا ہے فلاں کا کیا کیا ہے اس نے فلاں کا مال لیا ہے تو اب مولانا یہ گویا کہ اس پر غصب کا دعویٰ کر دیا چوری کا سرے سے دعویٰ ہی اب اس پر والا نا اسے مال دینا پڑے گا تو جس کی چوری ہوئی تھی اس کا مال اسے واپس مل جائے گا بھائی اور یہ دوسرا جس کے خلاف گواہی بھی ہے اس وہ حد سے بھی بچ جائے گا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ بیروں کر لے تو کہتے ہیں اللہ انہ یجبو این شدہ بل بے حدود کے مسئلے میں گواہی کو چھپانا افضل ہے اللہ انح یج تو چوری کی بھی حد ہے وہاں پر گواہی دینا واجب ہے بھائی چوری بھی کی بھی حد ہے لیکن وہاں گواہی دینا واجب ہے لیکن وہاں چوری کی بات نہ کرے بلکہ کیا کہے اس نے مال لیا ہے اللہ انحو یجب مگر یہ کہ اس پر واجب ہے این شدہ بل مال اس گواہی دے مال کی مال پر گواہی دے پس تاریخہ چوری کے اندر تو یوں کہے کہ, اس نے مال لیا ہے ولا سارقہ کہ اس نے مال چورایا ہے چوری کی ہے وہ شہادت مین ہے شہادت بھئی آپ نے ابھی تک یہ پڑھا کہ گواہ دو ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے دو عادل مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں لیکن یاد رکھیے تمام مسائل میں اس طرح نہیں ہے بھائی ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے بعض جگہ چار گواہ چاہیے بھائی سمجھ میں آیا اور چاروں مرد ہوں قابل اعتماد اور بعض جگہ صرف دو گواہ چاہیے لیکن دونوں مرد چاہیے وہاں پر عورت کی گواہی قابل ہے قبول نہیں اور بعض جگہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں تو بھی ان کی گواہی کیا ہے قبول اور بعض جگہ صرف ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے تو چار قسم پر ہو گئی گواہی بعض جگہ کتنے مرد چاہیے چار مرد ہوں بھائی اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں اور یاد رکھیے یہ زینا کے مسئلے میں ہے زینا کے اندر کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے اس کے ثبوت کے لیے چار گواہ چار قابل اعتماد گواہ ہوں اور چاروں کے چاروں مرد ہوں یہاں عورت کی گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ حد کا مسئلہ ہے نازک مسئلہ ہے تو اور عورت کی گواہی میں شوبہ ہے اسی لیے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر بنایا گیا تو ادنا شبے کی وجہ سے حد کیا ہو جایا کرتی ہے ساخت ہو جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بلکہ چار گواہوں اور چاروں کے چاروں کون ہونے چاہیے مرد ہونے چاہیے پھر اس کے بعد باقی حدود اور قساط حد زنا میں کتنے گواہ تھے چار باقی حدود اور قساب کے مسئلے کے اندر وہاں دو مرد گواہ ہونے چاہیے اس میں بھی عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ حد کیا ہو جاتی ہے حدنا شبہ سے ساخت ہو جاتی اور عورت کی گواہی میں شبہ ہے اسی لیے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا کیونکہ عورت کا حافظہ مرد سے کمزور ہے وہ بھول جاتی ہے بات وہی اس کے علاوہ جو باقی اس کے بعد کچھ وہ مسائل ہیں بھائی جن کے اندر بھائی بعض بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں ان پر عورتیں ہی مطلع ہو سکتی ہیں مرد ان پر مطلع نہیں ہو سکتے تو اس قسم کے مسئلے کے اندر بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے کیونکہ مرد تو اس پر متعلق ہی نہیں مطلب گواہی دینی ہے کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے تو اس مسئلے میں ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہے اس پر مرد تو متعلق نہیں ہو سکتے کہ اس عورت نے اس بچے کو جنم دیا اور اس کے علاوہ باقی جتنے مسائل ہیں چاہے مالی مسئلہ ہو چاہے غیر مالی یعنی حدود اور خاص کے علاوہ اور یہ جو وہ چیزیں جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے ان کے علاوہ جتنے مسائل ہیں چاہے کوئی مالی مسئلہ ہو مثلا ایک نے دعویٰ کیا فلاں میرا اتنا مال دینا ہے دوسرا انکار کرتا ہے تو یہ مالی مسئلہ ہے یہ غیر مالی مسئلہ ہو مثلا ایک کہتا ہے یہ میرا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور عورت انکار کر رہی ہے تو یہ غیر مالی مسئلہ ہے یہاں مال کی بات نہیں چل رہی کس کی بات چل رہی ہے نکاح کا دعویٰ ہے نکاح کی بات ہو رہی ہے تو چاہے مالی مسئلہ ہو چاہے غیر مالی مسئلہ اس کے اندر دو گادل مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے تفصیل سمجھ میں آگے بھی تو معلوم ہوا شہادت چار قسم پر ہو گئی بھائی چار درجے ہو گئے اس کے بعد جگہ چار گوا چاروں مرد بعض جگہ دو گوا دونوں مرد بعض جگہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اور بعض جگہ صرف ایک عورت تو چار درجے ہو گئے دیکھیے سارے صاحب خدوری بیان کریں گے کہتے ہیں وہ شہادت والا شہادت کئی درجوں پر ہے مینہ شہادت فینا ان میں سے بعض جو ہے انہی میں سے جو ہے الشہادت فی الزنا شہادت فی الزنا ہے یعتبر فیہا اربعات من الرجال معتبر ہیں اس کے اندر چار دوا من الرجال کس میں سے مردوں میں سے وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَتُ النِّسَى اور قبول نہیں کیا جائے گا اس کے اندر عورتوں کی گواہی کو وَمِنْهَا شَهَادَتُ بِبَقِيَّةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاثِ اور ان میں سے ایک گواہی ہے باقی حدود پر اور قسط پر تخ بلوفیحہ شہادت رجولین قبول کی جائے گی اس کے اندر دو مردوں کی گواہی ولا تخ بلوفیحہ شہادت السا اور قبول نہیں کی جائے گی اس کے اندر عورتوں کی گواہی وما سوا غالکا منلق تخ بلوفیحہ شہادت رجولین اور سوا ان کا انلحق مالن او غیر مالن اور اس کے علاوہ جو حقوق میں سے ہیں قبول کیا جائے گا اس کے اندر دو مردوں کی گواہی کو اور جولے ومر آتے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو سوا ان کا انلحق مالن برابر ہے کہ چاہے وہ حق مال ہو او غیر مالن یا غیر مال ہو اب غیر مال ہے اس کی کیا مثال ہے مال کی بات تو ظاہر سی ایک آدمی نے دوسرے پہ مال کا دعویٰ کیا اور دوسرا کیا کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا غیر مالی کیا مانا کہتے ہیں مثل النکاح جیسے نکاح کا مسئلہ ہے ایک نے دعویٰ کیا اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے اس کا انکار تو یہاں کوئی مالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ نکاح کا دعویٰ ہے وہ تلاق اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے عورت کہتی ہے اس شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے اور خام کہتا ہے کہ میں نے تالاب نہیں دی تو دیکھو یہاں بھی مال کا مسئلہ نہیں ہے کس چیز کا مسئلہ ہے تالاب <سؤال> کا وکالت ایک آدمی کہتے اس نے مجھے اس مسئلے میں وکیل بنایا تھا دوسرے موکل کہتا ہے نہیں میں نے اس کو وکیل نہیں بنایا تو دیکھو یہ بھی مال کی بات نہیں ہے یہاں وکالت ہے یعنی اس پہ وسیع ایک آدمی کہتا ہے وسیعت کرنے پر کیا کرتا ہے کسی کو گواہ بناتا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے وسیعت کی ہے وسیعت کی تھی تو دیکھو مال کی بات نہیں وسیعت کرنے کے بارے میں وہ تو قبل فل جی اب چوتھی قسم بتمانے لگے وہ تقبل فل ولادتی ول اور قبول کیا جائے گا ولادت کے اندر کس عورت نے اس بچے کو جنم دیا ہے ول اور بکارت میں کہ یہ عورت باقیہ ہے یا باقیرہ نہیں ہے والعیوب بن نسا اور وہ عیوب اور بن نسا اور عورتوں کے عیوب کے اندر فی موز جبکہ وہ ایسی جگہ پر ہوں لایت تلے والے ہرر جال اس پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے عورتوں کے ایب ہیں بھائی کچھ عورتوں کے ایب ایسے کہ ان پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں کچھ ایب ایسے کہ ان پر مرد مطلع متلے... نہیں مطلع ہو سکتے ہیں مثلاً بھائی ایک عورت کی پانچ کے بجائے چھ انگلیاں ہیں اب یہ چھ انگلیاں یہ تو ہاتھ کے ہیں بھائی اور اس پر مرد بھی کیا ہو سکتے ہیں مطلع ہو سکتے ہیں لہذا اس میں ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے ہاں ایسے مقام پر عیب ہے کہ جس پر مرد مطلع ہی نہیں ہو سکتا تو اس میں شہادت پیچھے کیا آیا تھا تقبل قبول کیا جائے گا ان مسائل کے اندر اور ایسے آئے جو عورتوں کے جن ایسی جگہ پر جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے قبول کیا جائے گا اس میں شہادت واحدہ ایک عورت کی گواہی کو بھی ایک عورت کی گواہی کو بھی قبول کر دیا جائے گا ولا بد فی دالی مین عدالتی شہادتی اور ضروری ہے ان میں سے ہر ایک کے اندر عدالت اور شہادت کا لفظ ہونا عدالت بھائی کہ تمام گواہ عادل ہونے چاہیے چاہے ایک عورت کی گواہی کافی ہو ایسا مسئلہ ہے چاہے ایک مرد یا دو عورت ہیں عورتیں ہیں یا دو مرد ہیں یا چار مرد ہیں یہ سارے گواہ کس قسم کے ہونے چاہیے عادل ہونے چاہیے تو عدالت ضروری ہے بھائی عادل ہونے کا کیا معنی ہے بھائی پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے آگے صاحب خود بھی ذکر کر دیں گے لیکن یہاں بھی سن لو عادل ہونے کا معنی عادل وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور سغیرہ گنا بھی بہت کم اس سے ہوتے ہیں یعنی اس کی نیکیاں غالب ہیں اور گنا ہے کیا ہیں تھوڑے ہیں اور وہ گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہے مثلا راستے میں کھانے پینے سے یا راستے میں پیشاب کرنے سے تو یہ, یہ شخص عادل ہے یہ کیا ہے عادل ہے تو عدالت ضروری ہے مارانا اور پھر یہاں کوئی قیمتی بات بتلاؤں بھائی آپ نے آج تک ہمیشہ یہ پڑھا ہے کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے سمجھ میں آئے گواہوں کا عادل ہونا ضرور یاد رکھیے گواہ عادل ہوں تو قاضی پر فیصلہ کرنا واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرے جب دو عادل آدمیوں نے آ کر ایک مسئلے میں گواہی دے دی تو قاضی کے لیے اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں اسے وہی فیصلہ کرنا پڑے گا جس پر انہوں نے کیا کیا ہے گواہ جب تمام شرائط و ضوابط پورے ہیں گواہی صحیح ہے تو قاضی پر فرض ہے کہ اب وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے بھائی اب وہ مجبور ہے سمجھ میں آیا بھائی اسے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا تو گواہ عادل ہیں یہ لیکن یہ معنی نہیں کہ گواہ اگر عادل نہ ہو تو قاضی ان کی گواہی قبول ہی نہیں کرے گا نہیں پھر قاضی کی مرضی ہے گواہ عادل ہیں پھر تو قبول کرنا لازم تھا لیکن اگر گواہ عادل نہیں ہے سمجھ میں آیا فاسق ہے تو پھر اس صورت میں قاضی کی مرضی ہے قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے قبول نہیں کرنا چاہتا تو قبول نہ کرے بھائی یعنی اب اس پر واجب نہیں ہے رد کرنا چاہتا ہے تو رد کر سکتا ہے کہ تم گواہ فاسق ہو تمہاری گواہی قابل قبول لیکن اگر اس نے ان کی گواہی سنی اور اس پر فیصلہ کر دیا تو فیصلہ صحیح ہے نافذ ہوگا مولانا نا سورت سمجھ میں آ تو یہ تو نہیں ہے کہ فاسق ہے ہر بات نہیں جھوٹ بولتا ہے بھئی. سمجھ میں آیا فاسق ہونے کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہر بات اس کی جھوٹی ہے غلط ہے تو قاضی اس پر بھی کیا کر سکتا ہے جب اسے اعتماد ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے سچ بول رہا ہے تو پھر اس پر فیصلہ کر سکتا ہے بھائی تو کہتے ہیں ولابت کل ہی مینلا عدالتی اور ضروری ہے ان سب کے اندر عدالت و لف اور شہادت کا لفظ بھی ضروری ہے بھائی گواہ گواہی دینے آئے تو شہاد شہادت کا لفظ کہنا ضروری ہے کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کیا کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں یہ کہنا ضروری ہے اگر گواہی کا لفظ استعمال نہیں کرتا پھر بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں مثلا گواہ کہتا ہے میں جانتا ہوں فاضر صاحب یا کہتا ہے مجھے یقین ہے قاضی صاحب بھائی گواہی کی بات کرو میں گواہی دیتا ہوں یوں کہو بھئی، مجھے یقین ہے یہ مسئلہ ان دونوں میں بہ ہوئی یا میں جانتا ہوں ان دونوں کے درمیان بہ ہوئی تھی تو یقین اور جاننے کی بات یہاں نہیں چلے گی کی بھائی کیا ضروری ہے ذکر کرنا میں گواہی دیتا ہوں اش یہ مانا ہے کہ عدالت کا ہونا بھی ضروری و لخوتی شہادتی اور شہادت کے لفظ کا ہونا بھی ضروری شاہد الفتا شہادتی اگر ذکر نہ کرے گواہ شہادت کے لفظ کو وقالا اور کہے عالم میں جانتا ہوں کہنا چاہیے تھا اشہدوں میں گواہی دیتا ہوں اس کے بجائے وہ کیا کہتا ہے عالم میں جانتا ہوں کہ زید میں کا مثلاً ایک لاکھ دینا ہے یہ کہتا ہے اتا یقین کرتا ہوں یعنی مجھے یقین ہے کہ زید عمر کا ایک لاکھ دینا ہے لم تقبل شہادت تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی شہادت کے لفظ کا ہونا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں وقال ابو حنی فتح رحمہ اللہ تعالیثر الحاکم مالا واحری عدالت المسلم بھئی آپ نے پڑھا کہ گواہ کیا ہونے چاہیے عادل ہونے چاہیے اب عادل ہونے یا غیر عادل ہونے کا پتہ کیسے چلے گا کہتے ہیں قاضی کو پتا کروانا چاہیے سمجھ میں آیا کہ گواہ عادل ہے یا عادل نہیں تو یہ جو قاضی پتہ کرواتا ہے کہ گواہ عادل ہے یا عادل نہیں اس کو کہتے ہیں تزکیا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پھر یہ دو قسم پر ہے ایک سرن ہے پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر پتہ کرواتا ہے ایک ہے اعلانیہ بائی کیا کرواتا ہے ان کی تعدید کرواتا ہے کہ عادل ہے یعنی پوشیدہ کیسے کروائے گا گواہوں کا پتہ کہتے ہیں قاضی ایک خط لکھے گواہ جہاں رہنے والا ہے جس محلے کا رہنے والا ہے یا گواہ کا جو جاننے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی قابل اعتماد آدمی کے پاس قاضی خفیہ طور پر ایک خط بھیج دے اور اس گواہ کا ساری تفصیلات لکھ دے کہ یہ گواہ ہے فلاں ابن فلاں ابن فلاں اور اس کا یہ یہ خلیہ ہے اور یہ یہ نشانیاں ہیں یہ آدمی جو ہے تم اس کے جاننے والے ہو قریبی ہو ہمیں بتلاؤ یہ عادل ہے یا عادل نہیں نیچے لکھ دو تو وہ اگر ہے بنی نیچے لکھ دے گا عادل ہے کیا لکھ دے گا عادل ہے اور پھر وہ خط واپس قاضی کے پاس پہنچے گا خفیہ طور پر تو یہ ہے مولانا تذکیہ لیکن کون سا تزکیا ہوا یہ رن ہوا خفیہ طور پر اور ایک پھر تذکیہ الانیہ ہے بھائی جب خفیہ طور پر اس نے تذکیہ کر دیا کہ یہ گواہ جس کے آپ نے کھلیا نام وغیرہ آپ نے لکھا ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے عادل ہے قابل اعتماد ہے اب قاضی اعلانیہ بھی بلوائے گا اس کو بھائی وہ مذکی جس نے تذکیہ کیا تھا جس نے بتلایا تھا یہ عادل ہے اس کو بلوائے گا اور گواہ کو بھی سامنے اس کے کھڑا کرے گا اور پھر اس مذکی تھے پوچھے گا ہاں क्या کیا یہی ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے کہا تھا عادل ہے کہ سم... پہچان لے کے ہاں تو وہ کہے گا ہاں جی قاضد صاحب یہی آدمی ہے جس کے بارے میں نے... بارے میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ آدل ہے تو یہ ہوا تزکیا ایلانیہ سمجھ میں آیا ایلانیہ ظاہر ہوا ظاہر آج یہ جو تذکیہ ہے کیا یہ قاضی کے لیے ضروری ہے ہر مسئلے کے اندر ہر گواہ کے بارے میں تفتیش کروائے کہ یہ عادل ہے یا عادل نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں قاضی کو نہیں تفتیش کرنی چاہیے ہر مسلمان عادل ہے ہر مسلمان کیا ہے عادل ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے امام اعظم و حنیف الحم اللہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون بعضهم على مسلمان عادل ہیں ایک دوسرے پر سارے کے سارے مسلمان ایک دوسرے پر عادل ہیں اللہ محدود انفی مگر وہ شخص جو محدود فی قزف ہو جس پر حد قضف لگی ہو اس کے علاوہ باقی سارے مسلمان کیا ہیں عادل ہیں تو قاضی بھی جب مسلمان ہیں گواہی دینے آئے ہیں تو قاضی کو اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ گواہ کیا ہیں عادل ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ہاں اگر اگر فریق مخالف اعتراض کر دیتا ہے یا ان میں عیب نکالتا ہے قاضی صاحب یہ جو گواہ میرے خلاف گواہی دینے آئے ہیں جن کو مدائی لے کر آیا یہ تو فاسق لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ہی نہیں یہ تو عادل ہیں ہی نہیں آپ کیسے ان کی گواہی قبول کر رہے ہیں تو اگر فریق مخالف اعتراض کرتا ہے پھر قاضی تحقیق کروا لے سورج سمجھ میں آ گئی پھر تحقیق کروا لے لیکن یہ عام مسائل کے اندر ہیں حدود اور قصاص میں امام صاحب بھی فرماتے ہیں وہاں قاضی کو تحقیق کروانی چاہیے تفتیش کروائے یہ گواہ عادل ہیں یا عادل نہیں اس لیے کہ حدود اور قصاص کا مسئلہ بڑا نازک ہے وہ ادنا شوبے سے بھی کیا ہو جایا کرتے ہیں ساخب ہو جاتے ہیں تو وہاں پر تحقیق کروا لے کہ یہ حد کے مسئلے میں یا قصاص کے مسئلے میں یہ جو گواہ گواہی دینے آئے ہیں یہ عادل ہیں یا عادل نہیں باقی عام مسائل میں پتہ کروانے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ فریق مخالف کیا کر دے اعتراض کر دے پھر پتہ کروا لے تو کہتے ہیں وقول ابو حنیفت رحمہ اللہ تعالی اور اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اکتفا کرے اقتصرا کا کیا مانا اکتفا کرنا یقر الخاکم اکتفا کرے خاکم اعلیٰ واہری عدالت المسلمی مسلمان کی ظاہری عدالت پر ظاہر کیا ہے کہ وہ عادل ہے سمجھ میں پتہ عادل ہے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ عادل ہے تو اس کی ظاہری عدالت پر اکتفا کر لے اللہ خد اولساس مگر کس اندر حدود کے اندر خدود اور مسئلے میں کہ وہاں اس کی ظاہری عدالت پر اتفاق کافی درست نہیں ہے یس الانی شہود تو وہ پوچھے گا گواہوں کے بارے میں یس الانی شہود کا کیا ترجمہ کریں گے گواہوں کے گواہوں سے پوچھے گا یہ ترجمہ نہیں گواہوں کے بارے میں تب پوچھ لے گا سمجھا طاقت کروا لے گا یہ کس مسئلے میں حدود اور رساط کے مسئلے میں و ان طعن الخصم اور اگر ان میں عیب نکالا طعن کا معنی عیب نکالنا اعتراض کرنا و ان طعن الخصم اور اگر عیب نکالا خسم نے ان کے اندر یعنی فریق مخالف نے ان میں عیب نکالا یس ال تو پھر کیا کرے قاضی ان کے بارے میں پوچھ لے ان کے بارے میں پوچھ لے یعنی تزکیہ کروائے بھائی یہ تھا امام صاحب کا مذہب بھئی. وقال وکال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی جب کس طرف صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بدہ ضروری ہے کہ وہ پوچھے ان کے بارے میں فر پوشیدہ طور پر بھی وعلانیہ اور اعلانیہ بھی پتہ کروائے امام صاحب تو فرما تھے کوئی تحقیق کروانے کی ضرورت نہیں ہر مسلمان کیا ہے عادل ہے تو اس کی ظاہری عدالت ہی کافی ہے بظاہر جب وہ عادل ہے تو بس کافی اب تحقیق کروانے کی ضرورت نہیں صاحب فرماتے ہیں نہیں تحقیق کروائے بھائی ہر گواہ کی پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی اور اسی پر فتوا ہے مولانا لیکن پوشیدہ تزکیہ کافی ہے مولانا پوشیدہ تزکیہ فتوا صاحبین کے قول پر ہے لیکن صرف پوشیدہ تزکیہ بھی کافی ہے خفیہ طور پہ پتا کروا لے بس کافی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اعلانیہ تزکیہ یہ تو بڑی آزمائش اور فتنے والی چیز ہے یعنی بعض اوقات آزمائش اور فتنے کا باعث بن جاتی ہے مسن بھائی ایک شخص کو سامنے کھڑا کیا دوسرے کو بلوایا ہاں بھائی بتاؤ یہ عادل ہے یا عادل نہیں تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں تصیہ کروا رہے ہیں نا اور اعلانیہ کروا رہے ہیں اس کے سامنے اس نے پوچھ رہا ہے اب اگر اس میں کوئی حید ہوئے بھی تو یہ شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں بتا سکے گا کہ یہ سامنے کھڑا ہے میں اس کے بارے میں غلط بات کیسے کروں بھائی اس کے منہ پر بات سمجھ میں آئی تو شرم اور حیا اس کو پکڑ لیتی ہے جو تو وہ حق کہنے سے بھی رک جاتا ہے یا اگر کہہ دیتا ہے تو پھر وہ اسے ڈر ہے کہ یہ دوسرا میرا دشمن بن جائے گا اور میرے پھر یہ چھوڑے گا نہیں بھائی اس وجہ سے بھی وہ پھر کیا حق کہنے سے رک جاتا ہے اس لیے سر رن ایک تحقیق کروا لے یہ کافی ہے بھائی مایتمل شاہدر بینی اہد ہوما مایت بت محبن <بِنَفْسِهِ> یاد رکھیے وہ چیزیں جن کا تحمل شاہد کرے وہ دو قسم پر ہے یعنی جن چیزوں کی گواہی کوئی شخص دے سکتا ہے وہ دو قسم پر ہے بھائی شاہد جن چیزوں کی گواہی دے سکتا ہے وہ کتنے قسم پر ہیں دو قسم پر ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے وہاں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں غور سے سننا بھائی مشکل بات ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے وہاں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں آپ ایک شخص کے ساتھ بیع کرتے ہیں آپ نے ایجاب کیا اس نے قبول کیا بے منعقد ہوئی یا منعقد نہیں ہوئی بے منعقد ہو گئی اور مشتری مبیائے کا مالک بن گیا اور اس کے ذمے اب سمن دینا لازم ہو گئے کیا کسی کو گواہ بنانا ضروری ہے کسی کو گواہ بنانا ضروری نہیں ہے بھائی بی... جیسے ہی جا کو قبول کریں گے بے کا حکم خود بخود ثابت ہو جائے گا مشتری مبیہ کا مالک بن گیا اور اب اس پر سمن دینا لازم ہو گئے سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی خود ہی فیل ثابت ہو جاتا ہے یہ اسی طرح کوئی کسی کی چیز غصب کرتا ہے بھئی ایک آدمی نے دوسرے کسی زبردستی چھینی اٹھائی اور لے گیا بھائی تو آپ یہ چیز اس نے غصب کی ہے کیا یہاں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے یا خود بخود غصب ثابت ہو گیا جب وہ چھین کر چیز لے گیا تو غصب ثابت ہو گیا یا نہیں ہو گیا غصب ثابت ہو گیا کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے جب اس نے اسے قتل کیا تو وہ قتل مر گیا مقصول مر گیا یا نہیں مرا بھائی مقصول مر گیا اور جان بوجھ کر قتل کیا ہے سورج سمجھ میں آ گئے تو قتل سابت ہو گیا یا سابت نہیں ہوا بھائی ثابت ہو کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے جب اس نے ایک فیل انجام دیا وہ ہو گیا بھائی اس کا اثر ظاہر ہو گیا اب اس میں کسی کو گواہ بناتا ہے نہیں بناتا اس اس اس کے اس فیل پر کوئی اثر تو یہ وہ افعال ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے یعنی جن کا اثر خود بخود کیا ہو جاتا ہے ظاہر اور کچھ افال ایک او, کچھ افعال وہ ہیں جن میں جو خود سا, ان کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا بھائی کہ ان کا حکم خود ثابت جیسے گواہی پر گواہی گواہی پر گواہی پر, گواہی پر گواہ گواہی بھائی دیکھیے بھائی صورت یہ ہے گواہی پر گواہی کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لو بھائی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر میں بھی گواہ ہوں اور زید بھی گواہ ہے میں اور زید اس مسئلے میں گواہ ہیں مثلاً مسئلہ تھا عمر نے کسی سے ایک لاکھ روپیہ وصول کرنا تھا مسئلے میں میں اور زید گواہ ہیں بھائی ہمر ہم دونوں کے پاس آیا کہ بھائی قضی کے پاس جانا ہے آپ دونوں چونکہ گواہ ہیں آپ چلیے اور میرا حق مجھے دلائیے گواہی دیجئے آپ دونوں میں میں نے کہا بھائی میں تو آج ہی جا رہا ہوں حج پر میں تو کہاں جا رہا ہوں حج پر جا رہا ہوں اب کیا کریں بھائی قاضی کے پاس کل جانا ہے اور میں جا رہا ہوں حج پر کہتے ہیں بھائی اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنا لو اور کچھ چلے جاؤ کیا کر دو اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنا دو وہ جا کر گواہی دے دیں اور تم چلے جاؤ یہ بھی کر درستانا کیسے اب میں یوں کروں گا اپنی گواہی پر دو آدمیوں کو گواہ بنا لوں گا کیا کروں گا دو حادل آدمیوں کو گواہ بناؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ بھئی تم, میں تو جا رہا ہوں حج پر تم دونوں میری طرف سے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دینا کیا کرنا میری طرف سے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں فلا نے فلاں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا تھا اور اس نے اب اس کے اتنے پیسے دینے ہیں ان کے سامنے گواہی دے دے اور ان کو اپنی گواہی پر کیا بنا دے گواہ بنا دے تو میں نے ان دو آدمیوں کو اپنی گواہی پر کیا کر دیا गوا. گواہ بنا دیا اب یہ جا کر گواہی دیتے ہیں تو یہ شہادت آ شہادت ہے گواہی پر گواہی دے رہے ہیں کیا انہوں نے خود وہ بیو شیرا والا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا سنا تھا نہیں بھائی انہوں نے نہ وہ معاملہ دیکھا نہ وہ معاملہ صرف کس چیز پر گواہی دے رہے گواہ کی گواہی پر شہادت گواہی پر گواہی دے رہے ہیں شہادت اعلی شہادت ہے تو گواہ جو ہے یہ شہادت پر بھی شہادت دے سکتا ہے لیکن شہادت پر شہادت اس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا یعنی یہ جب تک دوسرے کو گواہ بنایا نہ جائے اپنی گواہی پر اس کے لیے گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں بھائی میں حج پر جا رہا ہوں میں نے دو قابل اعتماد آدمیوں کو اپنی گواہی پر کیا کیا گواہ بنایا میں گواہی دیتا ہوں. تو قاضی کے پاس جا کر کہہ دینا یہ میری طرف سے گواہی دے دینا اور پھر ان کے سامنے کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں خولان کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے ان کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا اب ان کو میں نے اپنی گواہی پر باقاعدہ گواہ بنایا ہے تو یہاں گواہی پر گواہی تب ہی درست ہے جبکہ باقاعدہ گواہ بنایا گیا ہو تو میں نے ان دو کو گواہ بنایا ہے لہذا صرف ان دو کے لیے جائز ہیں کہ میری گواہی پر جا کر قاضی کے پاس گواہی میں جب ان کو گواہ بنا رہا تھا دس آدمی اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جا کر خاضی کے پاس شہادت پر شہادت دیں میری گواہی پر کیوں نہیں گواہی پر گواہی دے سکتے دیکھیے جی میں نے ان کو گواہ بنایا ہی نہیں میں نے تو صرف ان دو آدمیوں کو بنا گواہ بنایا ہے تو گواہی پر گواہی صرف اسی وقت جائز ہے جب گواہ اول نے باقیوں کو کیا بنایا ہو گواہ بنایا ہو اور اگر اس نے گواہ نہیں بنایا انہوں نے صرف گواہی کو سنا ہے دیکھا ہے پھر اس کے गवाही گواہی پر گواہی دینا درست سورج سمجھ میں آ گئی تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ چیزیں جن کی گواہ گواہی دے سکتا ہے وہ دو قسم پر ہیں یہ کچھ وہ چیزیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے جن کا حکم کیا ہے خود بخود ثابت ہو جاتا ہے وہاں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں بس آپ ایک موقع پر موجود تھے آپ کے سامنے بیا کا معاملہ ہوا غصب کا معاملہ ہوا قتل کا معاملہ ہوا سمجھ میں آیا تو یا اقرار کسی نے کسی کے لیے کیا ان میں سے جو کوئی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود ثابت ہو جاتا ہے اس میں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت تو لہذا یہاں پر جنہوں نے اس واقعے کو اپنے کانوں سے سنا وہاں پر مثلا بے و کر رہے تھے ایجاب اور قبول کو اپنے کانوں سے سنا جنہوں نے اس واقعے کو کانوں سے سنا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے لیے گواہی دینا جائز ہے ان کے لیے اس مسئلے میں گواہی دینا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھا غصب اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی یا بے اپنی آنکھوں سے دیکھی کانوں سے سنی بھائی تو ان کے لیے گواہی دینا معلوم ہوا جو وہ چیزیں جن, جن کا پتہ سننے سے چلتا ہے وہاں اگر خود سنا ہو تو جا کر گواہی دے سکتے ہیں چاہے گواہ نہیں بنایا میں اور زید بے اوشیرا کر رہے تھے ہمارے پاس ایک دو تین اور آدمی بھی بیٹھے تھے ہم نے ان کو گواہ بنایا نہیں ہے ہم تو اپنی بے وشیرہ کر رہے ہیں لیکن گواہ بنا نہیں <تصفح> بنایا پھر بھی یہ کیا کر سکتے ہیں اس مسئلے میں گواہی <تصفح> دے سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا اب اس مسئلے کے اندر انہوں نے اب واقع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کانوں سے سنا ہے یہ جا کر گواہی دے سکتے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی گواہی دے سکتے ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہیں بھائی کچھ وہ چیزیں جن کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا جیسے کہ شہادت ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا بھائی کہ ان کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا خود ثابت نہیں ہوتا مثلا گواہی ہے بھائی گواہی بھائی دیکھو گواہی سے کوئی حکم خود بخود ثابت ہو جائے گا آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ دیں میں گواہی دیتا ہوں زید نے عمر کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے کیا اس گواہی سے زید پر ایک لاکھ روپیہ لازم ہوگا ہاں اس گواہی کو جب آپ قاضی کے پاس جا کر دیں گے اور ایک اور گواہ ساتھ ملے گا تو آپ قاضی کے فیصلے سے کیا ہو جائے گا زید پر ایک لاکھ لازم ہو جائے گا تو کیا صرف گواہی سے اس کا حکم خود بخود ثابت ہوا نہیں بلکہ اس میں کیا ضروری ہے کہ کہاں پر یہ گواہی دی جائے قاضی ماندی کے ماندی پاس دی جائے تو گواہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ قاضی کے پاس نہ دی جائے بھائی قتل کیا تھا قتل سے خود جب قتل کیا دوسرا مار گیا بھائی قتل ثابت ہو گیا وہاں کسی کو گواہ وغیرہ بنا کے نی کی ضرورت نہیں کوئی مانیا نہیں بس اس کا حکم آ گیا کسی کی چیز گسب کی غصب پایا گیا بھائی وہاں کسی اور بات کی ضرورت نہیں کسی کے لیے ایک دفعہ کہہ دیا اقرار ہو گیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی لیکن گواہی دیتا ہے کسی بات پر آپ یہاں پر بیس آدمی بیٹھ کر کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ زید نے عمر کا ایک لاکھ دینا ہے تو کیا زید پر ایک لاکھ لازم ہو جائے گا نہیں ہوگا لازم کیونکہ اس گواہی کا حکم خود بخود کیونکہ گواہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم خود ثابت جی نہیں بلکہ اس کو کہاں نقل کریں کہاں منتقل کریں پھر اس کا حکم ظاہر ہوگا قاضی کے پاس قاضی کی مجلس میں وہاں پر یہ گواہی دی جائے تو پھر اس کا حکم ظاہر ہوگا اور قاضی اس کے ذریعے فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا بھائی تو لہذا گواہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم خود ثابت نہیں ہوتا لہذا اب گواہی پر گواہی دینا اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا اس کو کیا کرے گواہی پر گواہ بنائے بھی صرف گواہی سن لینے سے وہ دوسرے دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی گواہی پر کیا کر لے گواہی دے دے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آیا پچھلے واقعات ان میں تو ایک آدمی وہاں موجود ہے اس کو گواہ نہیں بنایا گیا کوئی بات نہیں بھائی وہاں پر گواہ بنانا ضروری ہے ہی نہیں بس اس نے دیکھ لیا سن لیا وہ جا کر گواہی دے سکتا ہے جب گواہی کو کوئی شخص سن لے چاہے قاضی کے پاس سنے چاہے قاضی کے علاوہ کہیں اور سنیں اس کو گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں کیونکہ گواہی ایک ایسی چیز ہے اس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا جب خود بخود ثابت نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ اس کے اندر پہلا دوسرے کو اپنا نائب بنائے کہ جا کر کیا کرو میری طرف سے جا کر گواہی دے دو یا میری اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ سورج سمجھ میں آ اچھی طرح تو کہتے ہیں وما یا تحمل شاہدو اعلیٰ زربینی اور وہ چیزیں جن کا تحمل گواہ کر سکتا ہے یہ دو قسم پر ہیں یعنی وہ گواہیاں جی جی کیوں کہ آسان لفظوں میں وہ چیزیں جن کی گواہی گواہ دے سکتا ہے اعلیٰ زربینی کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر ہیں احد ان میں سے ایک وہ ہے ماں وہ ہے یسب تو حکمینسی جس کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے مثل البل اقرار جیسے کہ بے اور اقرار ہیں اور غصب ہے ول اور قتل ہے وحکم اور قاضی کا فیصلہ ہے بے قاضی کے پاس دو گواہ گئے مثلا قاضی نے ایک مسئلے میں فیصلہ کر دیا آپ بھی وہاں موجود تھے آپ نے قاضی کو فیصلہ دیتے ہوئے سنا بعد میں اسی قاضی کے سامنے کچھ عرصے کے بعد آپ کو گواہی دینا پڑی اس مسئلے کے اندر مثلا کئی سال گزر گئے قاضی بھول گیا تھا یہ بات آپ اس کے رجسٹر کھو گئے ضائع ہو گئے اب اس قاضی کو اپنا وہ فیصلہ تو یاد نہیں لیکن آپ وہاں جا کر گواہی دیتے ہیں بھائی کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی کہ قاضی صاحب میں بھی موجود تھا جب آپ نے اس مسئلے کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ کیا کر سکتے ہیں گواہی دے سکتے ہیں یا کسی دوسرے قاضی کے پاس آپ کو اس قاضی کے فیصلے کی گواہی دینا پڑے تو آپ اس مسئلے میں گواہی دے سکتے ہیں مس... سمجھ میں آیا بھائی کسی اور قاضی کے پاس کوئی جھگڑا پیش ہوا جس کا اس مسئلے سے بھی تعلق تھا اب آپ اس قاضی کے عدالت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس قاضی کے سامنے اس قاضی کے فیصلے کے بارے میں گواہی دی کہ فلاں قاضی نے اس مسئلے کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا اور میں بھی اس موقع پر موجود تھا تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ گواہی تو قاضی کے فیصلے کو سن کر اس کے بارے میں گواہی دینا جو درست ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کس چیز پر گواہی دے رہا ہے قاضی کے فیصلے پر کیونکہ قاضی کا فیصلہ اس کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے وہاں کسی کو گواہ وغیرہ بنانے کی کسی کو نائب بنانے کی ضرورت جب اس نے ایک مسئلہ میں فیصلہ کر دیا تو وہ ثابت ہو گیا بھائی فیض آسمیا غالی کا شاہد جب سن لے اس کو گواہ جب سننے والی چیز ہے تو اس کو گواہ نے سن لیا جیسے قاضی کا فیصلہ ہے یا بیٹھ کے اندر ہی جاب و قبول ہے اور آہ یا گواہ کیا کر لے اس کو کس قسم کی چیزوں میں سے کسی کو دیکھ لے مثلا قتل وغیرہ ہے وہ تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس پر کیا کرے گواہی دے دے وہ لم یو شہد آ اس پر اس کو گواہ نہیں بنایا گیا اس کو گواہ نہیں بنایا گیا لیکن یہ وہ چیزیں جن کا حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے تو جب وہ ان کو دیکھ لے سن لے تو اب اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے اور یوں کہے با کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے یہ چیز بیچی ہے وہ لائکول اور یہ نہ کہے کہانی کہ اس نے مجھے کیا کیا تھا بھائی ایک آدمی موجود تھا اور بے اور شیرا ہوئی. توجہ سب, ہے سب کی طرف دو آدمیوں میں بے اور شیرہ ہو رہی تھی تین آدمی ویسے موجود ہے وہاں پر جب گواہی دینے کی ضرورت پیش ہے تو یہ کہیں میں گواہی دیتا ہوں انہو با کے اس شخص نے یہ چیز اسے بیچی ہے مثلاً یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے کیا کیا تھا گواہ بنایا تھا ورنہ تو جھوٹ ہو جائے گا انہوں نے تو گواہ نہیں بنایا تھا یہ صرف وہاں موجود تھا اس لیے گواہی دے رہا ہے اگر انہوں نے گواہ بنایا تھا پھر تو کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے کیا تھا گواہ بنایا تھا تو کہتے ہیں ولا یا پھول اور یہ نہ کہے اش حدانی کے اس نے مجھے گواہ بنایا تھا اچھا یہ تو ایک قسم ہے اس چیز جن کا تحمل گواہ کر سکتا ہے وہ ہو اور ان میں سے ایک جو ہے ما کے سم ہے لا لاس بت حکم جس کا حکم خود بخود ثابت نہیں ہوتا مثر شہادت جیسے شہادت علش شہادت ہے فہدا سمیہ شاہد لہو این شدا شہادتی سورت یہ قادی کے سامنے کوئی مقدم آیا اس مقدمے کے اندر دو گواہوں نے گواہی دی یہ بھی وہاں موجود تھا تو اس کے سامنے انہوں نے گواہی دی ہے یا نہیں دی بھائی جس کے سامنے انہوں نے گواہی دی ہے تو کیا اب یہ ان کی گواہی پر گواہی دے سکتا ہے بعد میں کبھی ضرورت پڑ جائے کہ انہوں نے گواہی دی تھی میں گواہی دیتا انہوں نے میں ان کی گواہی پر کیا کرتا ہوں کہتے نہیں بھائی گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ گواہی پر گواہی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنا نائب بنائے یا اس کو اپنی گواہی پر گواہ بنائے تو کہتے ہیں فعزہ سمیا شاہدن یش حد بھی جب سنا ایک شخص نے شاہیدن کسی ایسے گواہ کو یش ہدوبی شہین جو کیا کر رہا ہے کسی چیز کی گواہی دے رہا ہے لم یوز لہو تو جائز ہے اس شخص کے لیے شہادتی ہی کیونکہ وہ گواہی دے اس کی گواہی پر اللہ عیوش ہی مگر یہ کہ وہ اسے کیا کر دے گواہ بنا دے پھر گواہی دے سکتا ہے وہ کدار کا لوسن یا یہ تو کون سی صورت بنائی ایک گواہ کو قاضی کے پاس گواہی دیتے ہوئے سنا گواہی دیتے ہوئے سنا دوسری صورت یہ گواہی پر گواہ بناتے ہوئے کسی کو سنا میں حج پہ جا رہا تھا میں اپنی گواہی پر کسی کو گواہ بنا رہا ہوں ایک تیسرا آدمی بھی وہاں سن رہا ہے سمجھ میں آیا تو اس کے لیے بھی جائز ہا. نہیں ہے چاہے قاضی کے پاس باقاعدہ گواہی دیتے ہوئے کسی کو سنے یا کسی کو اپنی گواہی پر گواہ بناتے ہوئے سنیں دونوں صورتوں میں اس سننے والے کے لیے گواہی پر گواہی دینا درست نہیں ہے اور اسی طرح اگر سنا اس شخص نے کسی دوسرے کو کہ وہ یو شد و وہ دوسرا کیا کر رہا ہے گواہ بنا رہا ہے اشاہد کسی گواہ کو الا شہادی کس پر اپنی اپنی گواہی پر لم یسالی آئی تو گنجائش نہیں ہے سننے والے کے لیے کہ علا کہ وہ اس سورت یہ ایک مسئلے کے اندر ایک شخص میرے پاس آیا کہ بھائی چند سال پہلے میرے اور زید کے درمیان بہ ہوئی تھی اور آپ اس بے کے گواہ تھے آپ میرے ساتھ چلیے قاضی کے پاس گواہی دیجئے ایک آدمی میرے پاس آیا اور وہ کیا چاہتا ہے میں اس کے حق میں گواہی دوں کہ اس کے اور زید کے درمیان کیا ہوئی تھی بہ ہوئی تھی میں نے کہا بھائی مجھے تو واقعہ یاد نہیں بھائی کب سی بات کر رہے ہیں میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے اس نے ایک کاغذ نکالا اس کاغذ کے اوپر بے وغیرہ ذکر ہوا تھا کہ مسل فلا فلا آپس میں ہم دونوں بے کر رہے ہیں اور نیچے میرے نیچے میں نے بھی ایک بطور گواہ کے لکھا ہوا تھا کہ میں بھی اس موقع پر موجود تھا میرے سامنے ان دونوں کی کیا ہوئی ہے بے ہوئی ہے تو اب وہ تحریر میری موجود ہے میں دیکھتا ہوں میری تحریر ہے بھائی وہ کہتا ہے آپ گواہی دیجئے مجھے وہ واقعہ بالکل نہیں یاد لیکن میری تحریر میرے سامنے آ گئی بھائی تو کیا اس تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے میں جا کر گواہی دے سکتا ہوں تو اب میری وہ تحریر موجود ہے مجھے وہ واقعہ بالکل نہیں یاد تو کیا میں اس تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے قاضی کے پاس اس مسئلے میں گواہی دے, دے سکتا ہوں یا نہیں میرے لیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی جائز نہیں ہے اس صورت کے اندر جب تک واقعہ یاد نہ ہو صرف اپنی تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے کسی مسئلے کے اندر گواہی دینا صحیح نہیں اس لیے کہ تحریریں ملتی جلتی ہو سکتا ہے میرے جیسی ملتی جلتی تحریر کسی نے بنا لی ہو یا اس کی تحریر تھی اس نے لکھ دیا صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو صرف تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے گواہی نہیں دے سکتا اور نی اس لیے بھی کہ دستاویز تو بھائی مداعی کے ہاتھ میں تھی فری وہ تو خود مداوع کرنے والا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے گڑبڑ کی ہو کوئی بھائی سمجھ میں آئی صورت بھائی تو یہ دستاویز اس کے ہاتھ میں تھی یہ مسئلہ ہے بھائی تو کہتے ہیں ولادی اور جا جائز نہیں ہے گواہ کے لیے ازار آ خط جب وہ اپنی تحریر کو دیکھے خط سے مراد تحریر ہے مولانا ازار آ خطا جب وہ اپنے خط کو دیکھے یعنی اپنی تحریر کو دیکھے کہ این شاد آ وہ گواہی ہی دے یعنی اس گواہ کے لیے جائز نہیں ہے جب وہ اپنی جو اپنی تحریر کو دیکھ رہا ہے گواہی دے دے إلّا ان مگر یہ کہ اسے یاد ہو وہ شہادت وہ شہادت و مشاہدہ کیا ہو وہ واقعہ اسے مم. یاد ہو ولا شہادت العامہ ولل مملوک ولال محدود تابا اور قبول نہیں کی جائے گی اندھے کی گواہی اندھے کی گواہی, گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی وہ کسی مسئلے میں جا کر گواہی دینا چاہتا ہے قاضی کے پاس اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی کیوں نہیں قابل قبول اندھے کی گواہی وجہ یہ کہ اس لیے کہ وہ اندھا ہے بھائی اور گواہی دیتے ہوئے تو جس کے لیے گواہی دے رہا ہے اسے بھی دیکھنا ضروری جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے پتا تو چلے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جن کی وہ بات کر رہا ہے یہ کوئی اور لوگ ہیں بھائی تو یہ تو ان کو دیکھ نہیں سکتا لہذا یہاں پر اس کی گواہی صحیح نہیں تو کہتے ہیں ولا شہادت اور قبول نہیں کی جائے گی اندھے کی گواہی ولل مملو اور نہ ہی غلام کی گواہی قبول کی جائے گی غلام کی گواہی کی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ ملانا یہ گواہی ولات کی قبیل سے ہے بھائی اور غلام کو تو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں ہے تو غیر پر اسے کیا ولایت حاصل ہوگی بھئی گواہی کی بنیاد پر کسی کے خلاف فیصلہ ہوگا جب غلام کا قول اپنے بارے میں نافذ نہیں ہے تو غیر کے بارے میں اس کے قول کو کیسے نافذ مان لیا جائے سورت سمجھ میں آئی ولل محدود فی قسم اور نہ ہی محدود فی القذف کی گواہی قبول کی جائے گی بھائی جس شخص پر حد قضف لگی ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں وہ انطابہ اگرچہ وہ توبہ کر لے ایک آدمی ہے اس نے دوسرے پر زنا کی توہمت لگائے قاضی کے پاس مقدمہ گیا قاضی نے فیصلہ کیا اس شخص پر حد قزف لگی اب یہ بعد میں توبہ بھی کر لے پھر بھی ساری عمر اب کسی مسئلے کے اندر اس کی گواہی قابل قبول نہیں کیوں قبول نہیں کی جائے گی وجہ یہ مولانا کہ یہ گواہی کا قبول نہ کرنا یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے تو حد قدر صرف اسی کوڑے نہیں ہیں بلکہ اسی کوڑے بھی ہیں اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ولا تقبل شہادت ابدا ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو صورت سمجھ میں آ گئے بھائی یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے توبہ کر بھی لے پھر بھی حد کا حصہ ہے یہ اسی طرح رہے گی اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی ولا شہادی ولدی ولادی یاد رکھیے اصول و فروغ کی گواہی ایک دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں بیٹا اپنے والد کے لیے یا دادا کے لیے یا پردادا کے لیے یا نانا کے لیے پر نانا یعنی اوپر کی طرف جو بھی ہیں اس کے ان میں سے یا نانی دادی پر نانی وغیرہ ان میں سے کسی کے لیے گواہی دینا چاہتا ہے تو گواہی قابل قبول نہیں اسی طرح فروع جو نیچے کی طرف ہیں ان کے لیے بھی کسی شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ایک شخص اپنے بیٹے کے لیے گواہی دینا چاہتا ہے بھائی اس کے فروغ ہیں نیچے کی طرح جو اولاد یا اولاد کی اولاد یا اولاد کی اولاد کی اولاد, کی اولاد کسی کے لیے بھی گواہی قابل قبول بیٹے پوتے پڑ پوتے کے لیے نواسا نواسی وغیرہ کسی کے لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں وجہ یہ مانا نا کہ یہ ان کے مفادات عموماً مشترک ہوتے ہیں ان کے مفادات کیا ہیں نفع کیا ہوتے ہیں کئی نفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھائی بیٹے کا نفع باپ کا بھی نفع ہے یا نہیں بھائی تو یہاں تہمت آ گئی بدگمانی آتی ہے دل میں کہ یہ شاید اس لیے گواہی دے رہا کہ اس میں اس کا نفع ہے سمجھ میں آیا تو کی وجہ سے ان کی گواہی دوسرے کے لیے قابل قبول نہیں کیونکہ مدعی کے فائدہ دراصل گواہ کا بھی فائدہ ہے سمجھ میں آیا بیٹا کس کے لیے گواہی دینا چاہتا ہے اپنے والد کے لیے تو والد کا نفع بیٹے کا نفع ہے یا نہیں بھائی تو آتی ہے مانا کہ بدگمانی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس لیے گواہی دے رہا ہے کیونکہ اس گواہی میں جیسے اس کے باپ کا نفع ہے اسی طرح اس کا اپنا بھی نفع ہے اس لیے گواہی دے رہا ہے تو یاد رکھیے جہاں پر بھی گواہی دینے سے گواہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی نفع حاصل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی گواہی قابل قبول نہیں جہاں پر بھی گواہ کو کیا ہو نفع حاصل ہو رہا ہے اس مسئلے میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں سہمت کی وجہ سے بدگمانی دلوں میں پیدا ہوتی ہے اسی لیے میاں کی گواہی بیوی کے لیے اور بیوی کی گواہی میاں کے لیے اپنے خامن یعنی اپنے خامن کے لیے یہ قابل یہ قابل قبول نہیں کیونکہ دونوں کے نفع کیا ہوتے ہیں مشترک ہوتے ہیں بیوی بی کا مقدمہ گیا عدالت کے اندر ہے اور وہ قاضی اسے کہتا ہے گواہ پیش کرو وہ گواہ کے طور پر اپنے خامن کو بھی لے آتی ہے ایک اور گواہ ایک اس کا خامن ہے کہتے ہیں بھائی اب گواہی خامن کی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ بیوی بی کا نفع دراصل کس کا نفع ہے کا نفع تو, تو بدگمانی دل میں آتی ہے کہ یہ اپنے نفع کے لیے گواہی دے رہا ہے اسی طرح آقا کی گواہی اپنے غلام کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں کیونکہ غلام کا نفع دراصل کس کا نفع ہے آقا ہی کا نفع ہے اور ہاں جہاں ایسا نہ ہو یعنی گواہ کو گواہی سے نفع حاصل نہیں ہو رہا وہاں گواہی قبول کی جائے گی مثلا بھائی کی بھائی کے لیے گواہی قابل قبول ہے ایک شخص کی گواہی اپنے چچا کے لیے قابل قبول ہے کیونکہ بھائی کے نفع الگ ہوتے ہیں عموماً سمجھ میں آیا مال وغیرہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے کیا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اسی طرح چچا کے ساتھ بھی مال الگ تو یہاں پر نفوں میں سارے شریک نہیں ہے اس لیے یہاں تہمت نہیں تو گواہی درست ہے اور یہ جو ذکر ہوا اصول کی گواہی فروع کے لیے فروع کی گواہی اصول کے لیے میاں کی گواہی بیوی کے لیے بیوی کی گواہی میاں کے لیے آکا کی گواہی غلام کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے ان کے حق میں ہو تو یہ تب ہے قبول نہیں ان کے خلاف ہو پھر قبول ہے پھر تو کوئی توہمت نہیں باپ بیٹے کے خلاف گواہی دینے آ گیا اس میں اب کوئی بدگمانی ہے کہ اپنے نفع کے لیے دے رہا ہے گواہی سمجھ میں آیا تو خلاف گواہی دینا چاہیں خلاف دے سکتے ہیں البتہ ان کے حق میں گواہی قابل قبول مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں ولا شہادت ولادی اور نہ قبول کی جائے گی گواہی والد کی اپنی اولاد کے لیے وہ ولدی ولادی اور نہ اپنی اولاد کی اولاد کے لیے ولا شہادت لی ابوئی ہی و اجدادی ہی اور اسی طرح گواہی قبول نہیں کی جائے گی اولاد کی لی اب ہی کس کے لیے اپنے والدین کے لیے وہ اجدادی ہی اور اپنے اجداد کے لیے بھائی دادوں نا, دادا نانا وغیرہ جو اوپر کی طرف ہیں ان کے لیے ولاق بالو شہاد اتو احادثی ہے آپ کی کتابوں میں یا نہیں ہونی چاہیے کتابت کی غلطی ہے ولاق بلو شہاد احادیثی لل آخری اور قبول نہیں کی جائے گی میاں بیوی میں سے کسی ایک کی گواہی دوسرے کے لیے نے بتلا دیا یہ سب ایک دوسرے کے حق میں گواہیاں دے تو قبول نہیں ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے تو گواہیاں قبول ہیں ولا شہادی اور نہ ہی آخا کی گواہی اپنے غلام کے لیے ولالی مکاتبی اور نہ ہی آقا کی گواہی اپنے مقاتب کے لیے کیونکہ مقاتب کے مال میں بھی آقا کا کیا ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے اگر وہ عاجز آ جائے پھر تو سارا مال آخا کا ہو جاتا ہے ولا شہاد شریکی لی شریکی ہی فیم ہوا منشرکتی صورت یہ میں اور زید مل کر ایک کاروبار کر رہے ہیں ہم دونوں شریک ہیں بھائی اسی کاروبار ہی میں بکر نے بکر پر قرضہ چڑھ گیا بکر کے ساتھ بھی ہمارا کاروباری لین دین تھا آپ اس پر اس کے ساتھ عاقد کس کس شریک کون ہے میں اور زید میں اور زید شریک ہیں بکر اپنا کام کرتا ہے لیکن کاروباری سلسلے میں ہمارا اس کے ساتھ لین دین ہوتا رہتا ہے زید نے اس کے ساتھ لین دین کیا اسی اپنی شرکت والے کاروبار میں اور بکر پر دین آ گیا بکر پر کیا آ گیا اب وہ جو دین ہے وہ اسی مال شرکت میں سے ہے تو وہ صرف زید کا ہے یا میرا اور زید کا مشترکہ ہے یہ کاروبار مشترکہ ہے تو اسی طرح وہ جو مال ہے وہ بھی ہم دونوں کا مشترکہ ہوا تو اس مال شرکت کے اندر اب بکر انکار کر رہا ہے زید نے خاضی کے پاس مقدمہ کیا اور مجھے بھی بطور گواہ کے پیش کرنا چاہتا ہے ایک گواہ اور ہے اور ایک گواہ میں ہوں تو یاد رکھیں میرے لیے اس مسئلے میں گواہی دینا زید کے لیے صحیح تو ایک شریک کی گواہی دوسرے شریک کے لیے مال شرکت کے اندر یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پر گواہ کا نفع ہے میں گواہی دوں گا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا وہ پیسے بکت سے حاصل ہوں گے تو جیسے ان میں زید کا حصہ تھا اسی طرح میرا بھی تو حصہ تو میرا بھی اس میں نفع ہے تو یہاں بھی سہمت ہے بدگمانی دلوں میں پیدا ہوتی ہے اس لیے سمجھ میں آیا گواہ کا بھی نفا ہے اس کے اندر لہذا گواہی قابل قبول نہیں تو زید کے لیے جو میرا شریک ہے میں کسی ایسے مسئلے میں گواہی نہیں دے سکتا جو مالی شرکت کے بارے میں ہو جو ہم دونوں ہم دونوں میں مشترکہ ہاں کسی اور مسئلے میں میں زید کے لیے گواہی دینا چاہتا ہوں اب زید اگرچی کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے لیکن جس سلسلے میں میں گواہی دے رہا ہوں وہ مال شرکت نہیں ہے کوئی اور چیز ہے زہد کا اپنا ذاتی مال ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں میرا نفع چونکہ نہیں ہے توہمت نہیں ہے یہاں بدگمانی نہیں پھر میں گواہی دے سکتا سمجھ میں سکوں یہ مانا والا شہادت الشریک شریکی ہی اور نہ ہی ایک شریک کی گواہی دور اپنے شریک کے لیے یہ قبول نہیں کی جائے گی فیما اس مال کے اندر ہوا من شرکتی ہی ماں جو دونوں کی شرکت جو مال ان دونوں کی شرکت میں سے ہے اس کے اندر گواہی دینا ایک شریک کی دوسرے شریک کے لیے درست نہیں ہے ہاں اور مسائل میں دے سکتا تخبلو شہادی اور قبول کی جائے گی کسی آدمی کی گواہی اپنے بھائی کے لیے وام کی ہی اور اپنے چچا کے لیے کیونکہ یہاں مدعی کا نفع گواہ کا نفع نہیں ہے الگ الگ ہیں دونوں کے ماں ولا تخبلو شہاد مخن اور گواہی قبول نہیں کی جائے گی مخنص کی مخنص وہ ہے مولانا جو جس کے اعضاء میں نرمی ہے عورتوں کی طرح عورتوں کی طرح چلتا ہے ان جیسے افعال کرتا ہے ان کی طرح باتیں وغیرہ کرتا ہے وہ مخنص کہلاتا ہے تو مخنص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بھائی ہاں مقنس نی مراد جو بچپن سے اس طرح ہے پیدائشی اس میں تو اس کا قصور نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے مراد وہ مقنس ہے جو بدکاری کرتا ہے برے افعال کرتا ہے سمجھ میں آیا یا وہ مقنس جو ہے تو مرد لیکن جان بوجھ کر عورتوں جی کی طرح کیا کرتا ہے باتیں کرتا ہے ان جیسے افعال وغیرہ سر انجام دیتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول دل نہیں دل ہے نہیں تو یہ مانا ولاقل شہادت مخنطین اور قبول نہیں کی جائے گی مخنت کی گواہی ولا نہ اور نہ ہی نوخا کرنے والی کی نوخا کرنے والی بھئی میت پر رونے پیٹنے والی چیخنے چلانے والی اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھئی بھئی عام رونے والی چیخنے چلانے والی نہیں مراد ایک عورت ہے اس کا قریبی عزیز مر گیا وہ اس کے مرنے پر روئی چیخی چلائی آپ کہہ دیں بھائی یہ تو ناخا ہے میت پر رونے والی ہے لہٰذا اس کی گواہی قابل قبول نہیں یہ نہیں مراد بھائی مراد وہ رونے والیاں ہیں جن کا کام باقاعدہ یہ تھا کیا کرتی تھی پیسے لے کر روتی تھیں عرب کے اندر جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو اس پر جتنا زیادہ وہ بین کرواتے جتنا زیادہ روتے چلتے چلاتے تھے اتنا ہی لوگ سمجھتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں بھائی خوب رونا چلانا ہوتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی عام آدمی نہیں مرا بہت بڑا آدمی مرا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو کئی کئی دن تک سلسلہ چلتا تھا رونے پیٹنے اور ماتم کا رونے والیوں کو بلایا جاتا ان کو پیسے دیے جاتے تھے کہ خوب رو چیخو چلاؤ تاکہ اچھی طرح لوگوں کو علم ہو جائے کوئی معمولی ہستی دنیا سے نہیں گئی بلکہ بہت بڑا آدمی مرخص ہوا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ وہ رونے والیاں مراد ہیں وہ رونے والی تو کہتے ہیں ولاح تین اور نہ ہی نہ گواہی ولا مغن اور نہ گانا گانے والی کی گواہی گانا گانے والے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں بھئی ویسے گانے والی نہیں ہے ایک عورت گھر میں بیٹھی ہے بھئی کام کر رہی ہے ویسی گنگنا رہی ہے بھائی سمجھ میں آیا اشعار پڑھ رہی ہے ترنم کے ساتھ اپنی وحشت کو دور کرنے کے لیے بھئی نہیں بھئی وہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ عورت جو گانے والی ہے ذرا بلند آواز سے گھر سے بھی باہر تک آواز جاتی ہے سمجھ میں آیا گھر سے باہر تک آواز جا رہی ہے بھائی حالانکہ عورت کو تو آواز کو پست رکھنے کا پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ غیر اس کی آواز نہ سنے تو اگر اس طرح کرتی ہے اس طرح گاتی پھرتی ہے کہ باہر بھی سب سنتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں یا اس کا کام ہی یہ ہے کہنے کہنا بھائی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ولا مدمین کا معنی ہے عادی عادی ہونا بھائی کسی چیز کی جانا مدمین ولا مدمنی شربیالوی اور نہ وہ جو پینے کا عادی ہو الا اللہ مستی کے طریقے پر لہو لینی مستی کے طریقے پر وہ شخص جو بھائی مراد عام پینے کی چیز نہیں مراد مراد ہے نشاور مشروب بھائی وہ شخص جو نشاور مشروب پینے کا عادی ہے اور بطور دوا وغیرہ کی نہیں پیتا بلکہ بطور مستی کے پیتا ہے سمجھ میں آیا بھائی مستی کے طور پر پیتا ہے اور نشہ اسے ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آیا اور پتہ بھی لگتا ہے سب کو نشے کی حالت میں نکل آتا ہے بار بھائی ادھر گرتا پڑتا چل رہا ہے بچے اس کے پیچھے جیت رہے ہیں ہیں تالیاں بجا رہے ہیں بھائی اور تو نشے میں بار نکل آتا ہے پرواہ نہیں کرتا کسی کی بھائی سے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی جی ہاں ایک شخص خفیہ طور پر کوئی نشہ کرتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یا خفیہ طور پر شراب پیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے عدالت تاک نہیں ہوئی یاد رکھیے شریعت کے احکام ظاہر پر لگتے ہیں باطن اللہ کے حوالے ہے اللہ جانتے ہیں ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے بھائی جب ظاہر میں کسی کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس سے اس کی عدالت پر کوئی فرق بھی نہیں پڑا بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی باطن اللہ کے حوالے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے شریعت کے احکام ظاہر پر لگائے جاتے ہیں باطن پر نہیں لگائے جاتے ہیں تو یاد رکھیے جو نشاور مشروب پینے کا عادی ہو اس کا یہ معنی نہیں ہے جو پیتا ہی رہتا ہے بھائی نشاور چیز بلکہ جو ایک دفعہ پی ہے لیکن اب بھی اس کا پختہ ارادہ ہے جب بھی ملے گی یہ چیز میں ضرور پیوں گا بتاتا ہے کہتا ہے ساتھیوں وغیرہ کو بھائی میں نے وہ چیز پی تھی نشہ ہوا اب مجھے پھر ملی تو میں ضرور پیوں گا معلوم ہو اس کا پختہ ارادہ ہے تو یہ چیز کی بھی گواہی قابل قبول نہیں یہ ہے فاصف سب ولا میل آبو بستور اور نہ وہ شخص جو کھیلتا ہے پرندوں کے ساتھ پرندے وغیرہ رکھتا ہے بھائی ان کے ساتھ ان کو لڑواتا ہے وغیرہ یہ وہ یہ تو فضول وقت ضائع کرنے والا کام بھئی، نہیں بھئی. تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں بھائی سمجھ میں آیا ولا منگناس اور نہ اس شخص کی گواہی قبول کی جائے گی جو لوگوں کے لیے گاتا ہے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے گاتا ہے لوگوں کو جمع کرتا ہے گانے سناتا ہے بھائی یہ تو لوگوں کو کبیرہ گنا پر جمع کر رہا ہے اس کی گواہی تو کیا ہے طریقہ اولا نہیں سنی قبول کی جائے گی اولا میاں تھی بابا مین القابل اللہ قبی الحتو اور نہ وہ شخص جو آتا ہے کسی دروازے پر مین القاب کبیرہ گناہوں میں سے الطیت اللہ قبی الحتو جس کے ساتھ حد کا تعلق ہوتا ہے جس کے ساتھ کس کا تعلق ہوتا ہے حد یعنی اس شخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں جو کبیرا گناہوں میں سے کوئی کبیرا گناہ سر انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا آتی ہو حد آتی ہو سورج سمجھ میں آ گئے بھائی ولا می پل الحما بغیر اظہاری اور اسی طرح اس شخص کی گواہی بھی قابل قبول نہیں جو حمام میں داخل ہوتا ہے بغیر شلوار کے بغیر سطر کے حمام بھائی ایک بڑا کمرہ ہوتا جس, جس کے اندر لوگ نہائے نہاتے تھے بھائی تو ایک ہی کمرہ ہے بڑا سا اس میں ایک طرف ہر طرف لوگ نہا رہے ہیں اب ایک شخص ہے اس کو تو پرواہ کوئی نہیں بھائی سمجھ میں آیا شلوار وغیرہ بھی اتار دی ایسی جا رہا ہے بسر عورت تو پر تھا تو اتنے حرام یہ حرام کام کرتا ہے یہ پرواہ نہیں ہے یہ لہذا یہ بھی کیا ہے فاسق ہے تو کہتے ہیں ولاقول الحمام ابھی غیر اور نہ وہ شخص جو داخل ہوتا ہے حمام کے اندر بغیر شلوار کے ولا میاں پولور ریبا اور نہ وہ شخص جو سود کھاتا ہے سود خور کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے بھائی لیکن مطلق سود خور نہیں مراد بھائی جو سود کھانے میں مشہور ہو سب کو پتا ہے یہ سود خور ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ورنہ عام سود کھانے والا بھائی یاد رکھیے ویسے تو سود سے بچنا بڑا مشکل ہے عام آدمی جتنا بھی دیندار ہو پتہ ہی نہیں چلتا ہر چیز میں اتنا سود ہو چکا ہے ہر طرف سود ہی سود ہے تو غفلت میں کسی کبھی نہ کبھی سود کا لکما اس کے حلق تک پہنچ ہی پہنچ ہی جائے گا لہذا عام سود کھانے والے نہیں مراد بلکہ جو سود کھانے میں مشہور ہے سب کو علم ہے بھائی ولن مقامی نروشت رنجی مقامر کہتے ہیں جوئے باز جوا کھیلنے والا نرد نرد یہ قدیم کھیل تھا یہ لوڈو وغیرہ کی لوڈو شطرنج کی طرح کہی بھئی. چوسر کہتے ہیں اس کو, چوسر بھئی. تو چوتھر بھائی اور شطرنج تو آپ سارے جانتے ہی ہیں بھائی اسی طرح وہ شخص شطرنج اور شطرنج اور نرد پر جو بازی کرتا ہے پر ان پر جوا کھیلتا ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں اس میں تفصیل یاد رکھیے مولانا شطرنج کے اندر گنجائش ہے اس لیے کہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک شطرنج کھیلنا جائز ہے تو اس کے اس کے حکم میں سختی نہ رہی کیونکہ باسف نے کیا ذکر کر دیا اس کا جواز ذکر کر دیا تو لہذا شطران کے اندر ویسے کوئی شطرانج کھیلتا ہے تو اس سے اس کی عدالت ساقت نہیں ہوگی لیکن اگر وہ شطرانج پر جوا لگاتا ہے یہ جی شطرانج کی وجہ سے اس کی نمازیں جاتی ہیں اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں اس کی عدالت کیا ہو گئی ساخت ہو گئی اب اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی اور نرد جو ہے نرد بھائی جو تو نرد کے بارے میں یاد رکھیے بھائی نرد کے اندر مطلقاً کھیلنے جو کھیلتا ہے چاہے جوا لگائے چاہے جوا نہ لگائے بھائی چاہے اس کی وجہ سے اس کی نماز جاتی ہے یا نہیں جاتی بس نرد کھیلنے والا ہے تو اس سے اس کی عدالت کیا ہو جاتی ہے ساقف ہو جائے گی اب اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بھائی تو کہتے ہیں ولا ولاقام میری بن نرد شطرنج اور نہ وہ جو جوا کھیلنے والا ہے نرد اور شطرنج کے ساتھ ولا می فال افال المست اور نہ وہ شخص کی گواہی جو سر دیتا ہے وہ افعال المستہ جو ہلکے ہیں یعنی ادناد ہیں یعنی گٹیا ہیں مستقفا کا کیا مانا ہے گھٹیا پا اور نہ اُس شخص کی گواہی جو سر, جو سر انجام دیتا ہے گھٹیا افعال کیا مانا گھٹیا فال خود صاحب مثالیں ذکر کر رہے ہیں کل تاریخ جیسے راستے میں پیشاب کرنا سمجھ میں آیا بھائی یہ ادنا معزز آدمی اس طرح نہیں کرتا بھائی ایک آدمی ہے بھائی راستے میں چلتا ہے جہاں پیشاب آ جاتا ہے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے بھائی یہ بھائی اس سے آدھا یہ درست نہیں, معزز آدمی اس طرح نہیں کرتا یہ ادنا پال ہے معزز آدمی ایسا نہیں کرتا ولاشہ تمب اور قبولی کی جائے گی گواہی اس شخص کی جو ظاہر کرتا ہے صلا صالقین یعنی بزرگوں کو گالیاں دینا یعنی جو بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول یعنی صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی طرح مولانا تابعین وغیرہ ہیں طب تابعین ہیں ائمہ ہیں فقہ کرام ہیں ان کو کیا کرتا ہے جو گالیاں دیتا ہے تو یہ شخص فاسق ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں وسخ بلو شہادت اہل احوا ال الخاب خطاب خا پر فتھا ہے خواہ مشدد ہے تو کہتے ہیں بال وسوخ بلو شہادت اور قبول کی جائے قبول کی جائے گی اہل ہوا کی شہادت احوا جمع ہے ہوا کی اور ہوا کہتے ہیں خواہش کو عربی زبان میں بھائی عربی زبان میں ہوا کا کیا معنی ہے خواہش اہل ہوا یعنی جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں بھائی خواہشات نقص کی پیروی کرنے والے مراد بداسی ہیں بھائی کون مراد ہیں بداسی ہیں بھائی جو یعنی جن کا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا عقیدہ نہ ہو بھائی وہ اہل ہوا ہیں تو جو اہل ہوا ہے جو بیدافی ہیں کیا بیدافیوں کی گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی کہتے ہیں ہاں بھائی ان کی گواہی قبول کی جائے گی اِلَّا مگر جو فرقۂ خطابیا ہے بھائی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی فرقۂ خطابیہ یہ بھائی شیوں کا کوئی فرقہ ہے اور ابوالخاب الدی کوئی شخص گزرا ان کا اس کی طرف نسبت ہے بھائی ابو ابوالخطاب کی طرح منسوب ہونے کی وجہ سے اس فرقے کو کیا کہتے ہیں خطابیہ کہتے ہیں بھائی خطاب والا فرقہ اور ابو ابوالختاب یہ وہ شخص تھا جو کیا جس نے جو کیا دعوی کرتا تھا کہ یہ علی رضی اللہ تعالی عن وہ الح اکبر ہیں بھائی بڑے معبود ہیں بھائی وہ ہر طالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام جعفر صادق کے بارے میں کہتا تھا وہ چھوٹے معبود ہیں تو باقاعدہ ان کو محبود ہی قرار دے دیا بھائی تو چنانچہ اس کو کیا, کیا گیا اس کو کوفہ کے اندر بھائی سولی دے دی گئی قتل کیا گیا بھائی سولی دے دی بھائی ان کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی اور بیدرتیوں کی گواہی قابل قبول ہے ان کی گواہی کیوں نہیں قابل قبول بھائی کہتے ہیں وجہ یہ کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص آ کر ان کے پاس کسی مسئلے میں قسم اٹھا لے تو اس کا مطلب ہے وہ سچا ہے ہر حال میں مسلمان کہتے ہیں کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا ایک آدمی نے آپ پاس آ کر ایک مسئلے میں کیا کیا ہے قسم اٹھا لی معلوم ہو وہ اس مسئلے میں سچا ہے یہ جا کر اس کے لیے عدالت میں گواہی دینے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں بھائی موقع پر یہ شخص خطاب جو تھا یہ موجود نہیں ہے لیکن مدعی نے اس اس کے میں میں قسم اٹھا لی کہ مسئلے سچا ہوں آپ میرے لیے کیا کیجیے گواہی دے دیجیے اور ان کا کیا قیدا ہے جب کوئی شخص قسم اٹھا لے تو وہ ہر لحاظ سے سچا ہے لہذا اس کے لیے گواہی دینا صحیح اب یہ خطابی اس کے ساتھ اٹھتا ہے جاتا ہے اور جا کر قاضی کے پاس گواہی دیتا ہے قاضی صاحب میرے سامنے بہ ہوئی اس کے سامنے بہ ہوئی تھی نہیں یہ تو گواہ نہیں تھا یہ کیوں گواہی دے رہا ہے کیونکہ اس کے بعد دوسرے آدمی نے آ کر کیا کی تھی قسم اٹھائی ہے جب قسم اٹھا یہ کہتے ہیں ہر حال میں یہ سچ ہے جب ہر حال میں سچ ہے, تو اس کے لیے گواہی دینا بھی صحیح ہے سورج سمجھ میں آ گئی اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں بات کہتے ہیں اس لیے ان کی گواہی قابل قبول نہیں کہ یہ اپنے شیعوں کے لیے گواہی کو واجب سمجھتے ہیں موقع پر موجود ہو یا نہ ہو اپنے گروپ والا کوئی آدمی مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہو جا کر وہاں پر گواہی دے سکتے ہو سمجھ میں آیا بھائی تو اپنی پارٹی کا کوئی آدمی ہو یہ پھر کہتے ہیں بھائی اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہے چاہے موقع پہ موجود نہیں ہے پھر بھی قاضی کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم موقع پر موجود تھے ہم گواہی دیتے ہیں سمجھ میں آیا تو لہذا ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی و سخ بل اور قبول کی جائے گی ذمیوں کی شہادت ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے دوسرے کے کے خلاف خلاف قبول کی جائے گی اچھا بھائی کون کس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے اور کون کس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا یاد رکھیے تین قسم کے لوگ ہیں ایک ہے مسلمان ایک ہے ذمی ایک ہے یہ کون ہے؟ حربی سب سے اعلی درجہ ہے مسلمان کا تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے ضمی جو جزیہ دے کر دارالسلام میں رہتا ہے اس کی سمجھ میں آیا ذمہ جانتے یا نہیں جانتے اور ہر جو وہ کافی جو دارالحرب میں رہتا ہے تو مسلمان مسلمان کے خلاف گواہی دے وہ گواہی بھی, بھی قبول کی جائے گی مسلمان ضممی کے خلاف گواہی دے وہ گواہی بھی قبول کی جائے گی اور مسلمان حربی کے خلاف گواہی دے وہ گواہی بھی قبول کی جائے گی حربی سے مراد مستمن ہے وہ حربی جو امان لے کر ہمارے وطن میں آ جائے بھائی سمجھ میں آیا تو وہ وہی حربی ہے بس امان لے کر ہمارے وطن میں آیا تو اب وہ مستمن کہلاتا ہے تو مسلمان کی گواہی مسلمان کے خلاف بھی قبول ضمی کے خلاف بھی قبول ہے اور مسئمین کے خلاف بھی قبول ہے دوسرا درجہ ہے ذمہ کا جو ہمارے وطن میں رہتا ہے جزیا دیتا ہے تو ذمہ کی گواہی ضمی کے خلاف بھی صحیح اور مسئمین کے خلاف بھی لیکن مسلمان کے خلاف ضمی کی گواہی قابل قبول نہیں ہے بھائی تیسرا درجہ ہے مستامین کا وہ حربی ہے جو امان لے کر ہمارے وطن میں آیا ہے تو یاد رکھیے مستمین کی گواہی مسلمان کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی ضمنی کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی صرف مستمین کے خلاف کیا ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی کہتے ہیں وط قبل شہادت ذمتی باز ہی مالابن اور قبول کی جائے گی ذمیوں کی گواہی بعض مالا بادن بعض بعض کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف وہ انہیں خسا لفہ مل اگرچہ مختلف ہو ان کا دین بھائی ایک ذمی دوسرے ذمی کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے ایک ذمی عیسائی ہے اور دوسرا یہودی ہے بھائی ان کے دین اگر جو مختلف ہیں پھر بھی کفر کیا ہے ایک ہی ملت ہے بھائی دین ہے بھائی سارے توحید کے منکر ہیں تو لہذا اب ان کی گواہی سنی جائے گی ایک دوسرے کے خلاف یہ مانا میل اگرچہ ان کی ملتیں کیا ہوں ان کے دین کیا ہوں مختلف ہوں ولاۃ بلو شہادت الحربی علی اور قبول کی جائے گی ہر بھی کی, کی گواہی کے خلاف وَإن قانت اغلب ممی قبلت و ان علم اور ایک آدمی ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں گناہ تھوڑے ہیں تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی بشرتے کہ وہ کبیڑہ گناہوں سے بچتا ہو اگر سے سغیرہ وہ کر ہو جاتے ہیں اس سے اسے کوئی حرج نہیں عدالت تاخیر نہیں ہوتی لیکن سغیرہ گناہوں کے مسئلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک شخص سغیرہ گنا کبھی کبھی ہوتے ہیں اس کی خیر ہے اور ایک شخص ہے کہ سغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا مسلسل کرتا چلا جاتا ہے کہ گناہ بار بار کرتا جا رہا ہے پرواہ نہیں ہے اس کی یاد رکھیے تغیرہ پر جب اسرار ہو یعنی اسے مسلسل بار بار کیا جائے تو وہ بھی نہیں رہتا کبیرہ بن جاتا ہے بھائی وہ کیا ہے پھر کبیرہ ہے تو کہتے ہیں وہ انسان دلحسنات مینت صحیح آتی اور اگر نیکیاں وہ زیادہ غالب رہے ہیں پر؟ پر, بچتے پر. ہیں شہادت ہو تو اس شخص کی گواہی قبول کی جائے گی اگرچہ وہ مبتلا ہوتا ہو مافیت چھوٹے گناہوں کے اندر سے کیا مراد ہیں اگرچہ وہ چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو علمام کا معنی چھوٹے گناہ کرنا چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہونا قبل شہادت القلفی وسی وینا اور قبول کی جائے گی اقلب کی گواہی اقلب وہ شخص جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں بھائی غیر مختون ہے کیا اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں بھئی کہتے ہیں ہاں بھئی اس کی گواہی کیا ہے قبول کی جائے گی کیونکہ اس سے عدالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں وہ سخبل شہادت الق اور قبول کی جائے گی گواہی غیر مخصون آدمی کی ولخسی اور خسی کی وہ ولدینا اور اسی طرح ولد الینا کی گواہی بھی قبول کی جائے گی یعنی وہ شخص جو زنا سے پیدا ہوا ہے بھائی کیونکہ اس کے والدین کا قصور ہے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں بھائی وہ شہادت جَائِزَتُ جائزۃ اور خنصا کی شہادت جائز ہے خنصا کی شہادت جائز ہے یعنی جس میں مرد کی بھی علامتیں اور عورت کی بھی علامتیں ہیں وہ اضا وا فقط شہادت دعوی قبل وہ انخالفت تقبل یاد رکھیے بھائی گواہی کو تب قبول کیا جائے گا جب وہ دعوے کے موافق ہو گواہی میں اور دعوے میں موافقت ہے تو گواہی قبول کی جائے گی ورنہ گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا مسا موافقت نہ آنے کی صورت مثلا مسلم نے دعویٰ کیا کہ عمر نے میرے دس ہزار روپے دینے ہیں اور ایک آدم دو آدمیوں کو اٹھا کر گواہ بنا کر لے آیا وہ اب زیب نے دعوی کیا کیا, کیا ہے کہ فلاں میرے کتنے دینے ہیں دس ہزار وہ دونوں گواہ کر کہتے ہیں ہاں قاضی صاحب ہم جانتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں زید کے بیس من گندم دینی ہے بھائی اس کا دعویٰ ہے رقو کا اور اس کا یہ گواہی کس پر دے رہے ہیں یہ تو گندوں پر گواہی دے رہے ہیں تو بہینہ اور دعوے کے اندر موافقت ہے دونوں میں موافقت نہیں لہذا یہ بینا قابل قبول نہیں تو کہتے ہیں وہ ادا وا فقط شہادت العویٰ اور جب موافق ہو جائے گواہی دعوے کے خوبیلا تو قبول کی جائے گی وہ ان خال اور اگر گواہی جو ہے دعوے کے مخالف ہو لم تو قبل تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اچھا یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ گواہی کیا ہونی چاہیے دعوے کے موافق ہونی چاہیے اسی طرح یاد رکھیے دونوں گواہوں کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے دونوں گواہوں کی بھی کیا ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ موافقت ہونی چاہیے یہ نہیں ایک سو روپے کی رقو کی گواہی دے رہا ہے دوسرا کسی اور چیز کی گواہی دے رہا تو ان دونوں کے اندر بھی موافقت نہیں تو گواہی دعوے کے بھی موافق ہو اور دونوں گواہ بھی کیا ہو ایک دوسرے کے موافق ہوں لفظوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے موافق ہوں اور مانا کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے موافق ہوں یہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ اللہ فرماتے ہیں امام کا فرماتے ہیں دونوں گواہوں کے موافقت ضروری ہے لفظوں کے اندر بھی موافقت ہو اور مانا کے اندر بھی موافقت ہو لفظوں کے اندر بھی موافقت ہونی چاہیے اور مانا کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے موافقت ہونی چاہیے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں صرف مانا کے اندر موافقت کافی ہے لفظوں کے اندر موافقت ضروری نہیں فرماتے ہیں نہیں لفظوں میں موافظ... م... م... بھی موافقت ہو اور مانا کے اندر بھی موافقت ہو مثلا ایک گواہ نے کہا ہے کہ فلاں فلاں کا ایک ہزار روپیہ دینا ہے تو دوسرا بھی کیا کہ فلاں فلاں کا ایک ہزار روپیہ دینا ہے اب دیکھو لفظوں میں بھی موافقت ہے اور جب لفظ ایک کہتے ہیں تو یقیناً مانا میں بھی موافقت آ گئی سورج سمجھ میں آ گئی نیز اسی طرح ایک گواہ کہتا ہے قاضی صحیح فلاں الف ایک ہزار ذکر کر رہا ہوں کیونکہ عربی کے لفظ ہیں بات واضح ہوگی ذرا بھائی دوسرے گواہ کہتا ہے قاضی صاحب اس نے فلاں کے دو الف دو ہزار دینے ہیں یعنی الفان دینے ہیں کتنے الفان ایک نے الف لفظ کہا دوسرے نے الفان کہا یعنی دو امام صاحب فرماتے ہیں لفظ ایک جیسے نہیں لہذا گواہی قابل قبول نہیں الف کا معنی ہوتا ہے ایک ہزار الفان کا معنی ہوتا ہے دو دونوں کا معنی ہی الگ الگ ہے لفظ بھی الگ ہیں مانا بھی الگ ہے لہذا گواہی قابل قبول نہیں سائبین فرماتے ہیں گواہی قبول ہے لکھنؤ کے اندر تو موافقت نہیں ہے لیکن مانا کے اندر موافقت ہے کیسے بھائی کہتے ہیں دیکھو ایک گواہ نے کہا ایک ہزار دوسرے نے کتنا کہا ہے دو ہزار تو دو ہزار کے اندر ایک ہزار آ گیا یا نہیں تو گویا دوسرے نے پہلے کے ساتھ ایک ہزار میں متفق ہے اور ایک ہزار زائد بدلا رہا ہے تو جن جس میں دونوں کا اتفاق ہے اس پہ فیصلہ کر دیا جائے گا دو ہزار پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جو زائد ہے اس میں تو ایک کی گواہی ہے حالانکہ گواہی کیسی کیسی سے کے کسی چیز کے ثبوت کے لیے کتنوں کی گواہی چاہیے دو, دو, دو, دو کی اور دو ہزار کے اندر دو پر دو آدمیوں کی گواہی آ گئی ہے لہذا اس پر کیا کر دیا جائے گا آمد. فیصلہ کر دیا جائے گا سورج سمجھ میں آگئی تو لفظوں کے اندر تو موافقت نہیں ہے لیکن مانا کے اندر موافقت ہے وہ فرماتے ہیں اور وہ کافی ہے ایمان صاحب فرماتے ہیں؟ نہیں لفظوں کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے موافقت اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے ایک آدمی کہتا ہے قاضی صاحب ایک گواہ نے کہا قاضی صاحب اس نے زید کا ایک ہزار روپیہ دینا ہے دوسرا کہتا ہے ایک ہزار اور پانچ سو روپیہ دینا ہے کیا کرنا ہے ایک ہزار اور پانچ سو روپیہ دینا ہے امام صاحب فرماتے ہیں اب ٹھیک ہے لفظوں میں بھی موافقت مانا میں بھی موافقت کیسے کیونکہ پہلے گواہ نے کیا کہا تھا ایک ہزار دوسرے نے بھی کہا ہے ایک ہزار اور پانچ سو یہ الگ لفظ ہیں یہ کیا ہیں ایک ہزار میں تو لفظوں کے اندر بھی اس نے ایک ہزار لفظ کہا الف کہا دوسرے نے بھی کیا کہا ہے الف تو لفظوں میں بھی موافقت اور معنی کے اندر بھی موافقت ہے اور باقی پانچ سو زائد کی بات کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے کیونکہ ایک پانچ سو جو زائد ہے اس میں ایک کی گواہی ہے دوسرے کی گواہی نہیں تو ایک کی گواہی سے اب وہ زائد پانچ سو کا اس بات نہیں ہو سکتا لہذا کتنے پر فیصلہ کر دیا جائے گا ایک ہزار پاس مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں اب حنیفت رحم اللہ تعالی اور اعتبار کیا جائے گا دونوں گواہوں کے اتفاق کا لفظ میں بھی اور معنی میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فعین شہید احد حما بال الفن لم تخبل شہادت حما ابی حنیفت رحم اللہ اگر گواہی بھی ایک نے دو گواہوں میں سے ایک نے ہزار پر والآخر بھی الفینی اور دوسرے نے الفین دو پر لم تقبل شہادتو ہما تو ان دونوں بھی گواہی قبول نہیں کی جائے کہ عندہ بھی حنیفت رحمہ اللہ امام عظم ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ تقبل بالالف اور صاحبین اللہ فرماتے ہیں کہ قبول کی جائے گی ایک ہزار پر سورج سمجھ میں آ گئی کیونکہ ایک زبان ایک, ایک ہزار کا ہے دوسرے نے ایک ہزار اور اس پر زائد کی بات کی ہے تو زائد کا تو ثبوت ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو سکا لیکن ہزار کا ثبوت دونوں کی وجہ سے اب ہو گیا وہ ان شہیدا آخر عما بے الفلآ الف اگر گواہی دی ایک نے ہزار پر اور دوسرے نے ایک ہزار اور پانچ سو پر ول مدائی الف سمی اور مدعی دعویٰ کتنے کا کر رہا ہے ایک ہزار اور پانچ سو کا یعنی زائد کا دعویٰ کر رہا ہے صورت کیا توجہ سے سننا بھائی دیکھیے ابھی میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ ایک گواہ کیا کہتا ہے کہ مثلا عمر مثلاً کتنے پیسے دینے ہیں ایک ہزار روپے دوسرا گواہ کیا کہتا ہے ایک ہزار اور پانچ سو تو میں نے کیا بتلایا تھا امام صاحب کے نزدیک گواہی قبول کی جائے گی کتنے پر ایک ہزار پر کیونکہ ایک ہزار میں دونوں کی موافقت ہے لفظوں کے اندر بھی اور معنی کے اندر بھی بھائی لیکن یاد رکھو یہ ایک ہزار پر فیصلہ تب ہوگا جب مدعی جس کی طرف سے یہ گواہی دے رہے ہیں اس نے اکثر کا دعوی کیا ہو ایک گواہ نے کتنے پر گواہی دی ایک ہزار پر دوسرے نے کتنے پر گواہی دی ایک ہزار اور پانچ سو پر اکثر کون سی ہے ایک ہزار اور پانچ سو تو مدعی کا دعوی اکثر والا ہو تو پھر یہ ایک ہزار پر فیصلہ کریں گے سمجھ میں آیا اور اگر مدائی کا دعوی عقل کا ہے کتنے کا عقل کا مدائی نے کہا تھا میرا فلاح نے میرا ایک ہزار دینا ہے کتنا دینا ہے آج. تو مدائی کا دعوی ہوا ایک ہزار کا اور ایک گواہ نے آ کر کہا کہ اس نے اس کا ایک ہزار دینا ہے دوسرے نے کہا ایک ہزار پانچ سو دینا ہے تو مدائی کا دعویٰ کتنے کا آج. ایک ہزار کا اور دوسرا گواہ کیا کہہ رہا ہے آج. ایک ہزار پانچ سو تو مدائی کا دعوی اس کو جا رہا ہے مدائی کی دعوی خود کیا کر رہا ہے ایک گواہ کو مدائی تو کہہ رہا ہے ایک ہزار دینے اور گواہ تو کیا کہہ رہا ہے ایک ہزار تو پانچ کے دعوے نے خود ایک گواہ کی تقدی کر دی تو ایک گواہ کی گواہی تو قبول ہی نہیں کیونکہ وہ تو دعوی اس کو کیا کر رہا ہے جٹلا رہا ہے صرف ایک گواہ کی گواہی قابل قبول ہے اور ایک گواہی پر فیصلہ نہیں ہو سکتا لہذا ضروری ہے جب اس طرح کی بات وہ ایک کہہ رہا ہے مثلا ہزار اور دوسرا کہہ رہا ہے ایک ہزار پانچ کو مسا کچھ کے اندر موافقت ہے تو جس میں موافقت ہے اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ مدعی نے دعوی اقل کا کیا ہو یا افسر کا افسر کا دعویٰ کیا ہو اگر عقل کا دعوی کیا ہے تو پھر تو وہ خود کیا کر رہا ہے افسر والے کو جھٹلا رہا ہے اس کی گواہی رد ہو جائے گی سمجھ آیا جس نے کہا بلم یہ کتنے کا دعوی کر رہا ہے ایک ہزار اور پانچ سو کا یعنی اکثر کا تو کہتے ہیں خوب شہادت گواہی دونوں کی قبول کی جائے گی ایک ہزار پر سمجھ میں آیا بھائی ہزار سے فیصلہ ہوگا روز اس میں پانچ سو کا اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے کیونکہ پانچ سو پر صرف ایک کی گواہی ہے دوسرے کی گواہی تو وہ ایک کی گواہی سے وہ ثابت نہیں ہو سکتے وَإِذَا شَهِدَا عمر پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا ایک ہزار روپیہ ادا کرنا ہے اور دو گواہ اٹھا کر قاضی کے پاس لے آیا بھائی گواہوں نے گواہی دی ایک گواہ نے کہا کہ واقعی فلاں نے اس کا زید کا کتنا دینا ہے ایک ہزار دینا ہے ایک ہزار اس پر دین ہے دوسرے ہم نے بھی یہی گواہی دی کہ فلاں پر زید کا کتنا دین ہے ایک ہزار ہے دین ہے ان میں سے پانچ سو زید وصول کر چکا ہے یہ لفظ اس نے بڑھا دیا گواہی ایک پر دے رہے ہیں اس نے بھی ہزار پہلے نے بھی گواہی ہزار پر دی دوسرا گواہ بھی کس پر گواہی دے رہا ہے ہزار پر لیکن ایک گواہ نے کیا بات ساتھ بڑھا دی یہ پانچ سو وصول کر چکا ہے تو کہتے ہیں یاد رکھیے ایک ہزار پر فیصلہ کر دیا جائے گا دوسرے پر ایک ہزار لازم ہو جائیں گے اور یہ جو اس نے کہا نا کہ پانچ سو وصول کر چکا ہے یہ ایک گواہ نے کہا ہے اور ایک گواہ کی گواہی کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی اس نے ادا کردی کو ان پیسوں میں سے خم سمی کتنے پانچ سو ادا کر دی خوب شہادت ہما بھی تو قبول کی جائے گی ان دونوں کی گواہی ایک ہزار پر ولم یسما قول اور ایک گواہ کے اس قول کو نہیں سنا جائے گا کہ انزا ہو منہا کم سمی کے اس نے اس میں سے پانچ سو کیا کر دیے ہیں پانچ سو ادا کر دیے ہیں اللہ سزا ماں آ کر مگر یہ کہ دوسرا بھی اس کے ساتھ گواہی دے دے اس بات کی پھر کیا کیا جائے گا پانچ سو پر فیصلہ کر دیا جائے گا معلوم ہزار میں سے پانچ سو وصول کر چکا ہے تو کتنے باقی ہیں پانچ سو جب یہ کب ہے جب کہ دوسرا گواہ بھی اس کے ساتھ گواہی دے دیں لَا <وَالْمُدَّعِ> دیکھو, ایک گواہ نے کس پر, پر گواہی دی تھی کہ ایک ہزار اس پر دوسرے پر دین ہے اور دوسرے نے کیا گواہی دی کہ ایک ہزار دین ہے لیکن اس میں سے پانچ سو مدعی وصول کر چکا ہے کہتے ہیں بھئی دیکھو اگر اس گواہ کو پتا تھا کہ مدعی اس میں سے کیا کر چکا ہے پانچ سو وصول کر چکا ہے تو اسے گواہی اس طرح نہیں دینی چاہیے تھی اب دیکھو زید پانچ سو وصول کر چکا تھا لیکن پھر بھی فیصلہ کس پر ہو گیا ایک ہزار تو مدعا لے بیچارے کا نقصان ہو گیا اس کے پانچ سو پہلے بھی ادا کر چکا ہے اور پھر اسے دوبارہ ہزار پورا دینا پڑا لہذا جب ایسی صورت ہو ایک گواہ کو پتہ ہے کہ مداح اتنے پیسے وصول کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اس طرح گواہی نہ دے بلکہ مدائی سے لوگوں کے سامنے اقرار کروا لے کہ میں تب گواہی دوں گا تمہارے مسئلے میں تم لوگوں کے سامنے تسلیم کرو اقرار کرو کہ تم اتنے پیسے وصول کر چکے ہو پھر میں کیا کروں گا تمہارے مسئلے میں گواہی کیونکہ اتنے پیسے تم وصول کر چکے ہو اب لوگوں کے سامنے بھی اقرار کر لو پھر میں کیا کروں گا تمہارے لیے گواہی دینے عدالت میں آؤں گا جب وہ اقرار کر لے اب جا کر گواہی دے دے اب تو اس کے اقرار پر کئی لوگ گواہ بن گئے اب مدعا علیہ کا نقصان نہیں ہوگا اس کو گواہ میسر ہو گئے سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ویم بغیر شاہدی اور مناسب ہے گواہ کے لیے ادا علی مزہ علی کا جب اس بات کا علم ہو کہ اللہ یشہد بیالبین کہ وہ گواہی نہ دے ایک ہزار پر حتی یقرر المدعی یہاں تک کہ مدعی اقرار کر لے کہ انہو قبضا خم سمیعت ان کے اس نے کیا کیا ہے پانچ سو بار قبضہ کر لیا ہے صورت سمجھ میں آگئی چلیے بس مانونا حالا فالمران اللہ عدم بھی حقیقت تیل